السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ دور المیہ کی آخری نششت ہے اور دجال کی فتنوں کا تذکرہ آپ کے سامنے ہو رہا ہے جو بہت ہی اہم ہے کیونکہ فتنوں سے حفاظت یہ ہم سے محروم ہے کہ ہم فطنوں سے دور رکھیں تو ان فتنوں میں سے بڑا فتنہ دجال کا ہے لہذا اس کے فتنے کیا ہیں اور اس کے فتنوں سے ہماری حفاظت کیسے ہوگی ان چیزوں کا تذکرہ آپ کے سامنے ہو رہا ہے اور یہ آخری نشست ہے لہذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ سب لوگ درجمئی اور سکون کے ساتھ تشریف رکھیں اور جو آخری نشست ہے اس کو درجمئی اور سکون کے ساتھ سنیں اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ہر طرح کی فطرت سے محفوظ رکھے آمین جزاکم اللہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد رب العالمین بلالعمی والسلام على رسول محمد وعلى علی و اجمعین اندازات بعد حاضری و حضرات و ناظرین و ناظرات جیسا کہ شیخ نے فرمایا کہ اس دورے کی آخری نشست ہے اور ہم لوگ دجال کے فتنے کے تعلق سے شیخ ایرانی صاحب کی کتاب علامات قیامت سے اس باب کو پڑھنے ہیں تو جو بقیہ حصہ ہے اس کو ابھی ہم لوگ پڑھنے پڑھیں الحمدللہ رب العالمین اسلاط والسلام علی وسولی امین نبینا محمد والین وسحد اجمائین محمد اللہ ملی مشاہدینہ ملینسمان بیسواں سر ہمارے شبل روز کے مطابق في النهاية الزال في مدد يكسر دوما وطوحة تهوبي عن نواسد لزمعان قري الله عنهم قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فقال يا عباد الله فاثبدوا قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بالأرض قال أربعون يوما يوم كسنة ويوم كشهر وہ یوم ان کا یوں آئے گی سلائی وہ ایابی ہی کہ ایسا کی صلاحیٰ اس کے بعد مسلم فرماتے ہیں کہ مدت الفتنہ فتنے دجال کی مدت کیا ہوگی تو اس تعلق سے جو حدیث ہے اس کی روشنی میں شیخ نے جو باب قائم کیا ہے کہ ہمارے شب و روز کے مطابق فتنے تجال کی مدت ایک سال دو ماہ اور دو ہفتہ ہوگی فتنے کی مدت کتنی ہوگی ایک سال دو ماہ دو ہفتے ہوگی تو اس سلسلے میں جو حدیث ہے وہ حدیث حضرت نواز بن سمعان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا اور نصیحت فرمائی کہ اللہ کے بندو ثابت قدم رہنا ہم نے عرض کیا دجال کتنی کی مدت تک زمین میں رہے گا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار نصیحت کر رہے مختلف احادیث میں اس میں صحابہ اکرام نے کہا کہ یہ فتنہ کتنے دنوں تک رہے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چالیس روز کیا فرمایا چالیس روز لیکن جن میں سے پہلا دن ایک سال کے برابر ہوگا پہلا دن کا فتنہ اتنا ہوگا کہ ایک سال تک جو سورج گرو بھی نہیں ہوگا ایک سال کے برابر وہ دن ہوگا دوسرا دن جو ہے ایک مہینے کے برابر ہوگا اور تیسرا دن جو ہے ہفتے کے برابر ایک ہفتے کے برابر ہوگا اور اس کے بعد جو سینتیس روز ہوں گے یعنی وہ چالیس دن رہے گا تو تین دن پہلا دن ایک سال کا دوسرے دن ایک مہینے کا تیسرا دن ایک ہفتے کا اس کے بعد جو سینتیس روز ہوں گے وہ تمہارے شب و روز کے برابر ہوں گے جس طرح بھی دن اور رات ہے اسی طرح ہوں اس کو جوڑ کر کے شیخ نے یہ کیا کہ ایک سال دو مہینے دو ہفتے ہوں گے تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلا دن جو سال کے برابر ہوگا اس میں ایک دن کی پانچ نمازیں ہی کافی ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں اپنے روز و شب کا اندازہ کر کے نمازیں پڑھنا اسے مسلم نے روایت کیا تو اس شریر کے اندر اس فتنے کی مدت کے بارے بتایا گیا ہے کہ یہ ایک سال یہ چالیس روز ہوگا اس کا پہلا دن ایک سال کا کے برابر ہوگا دوسرا دن ایک مہینے کے برابر ہوگا اور تیسرا روز ایک ہفتے کے برابر ہوگا اور بکیہ دن ہمارے دنوں کے برابر ہوگا تو اس میں صحابہ رام کیا سوال کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول ایک دن کا جو سال ہوگا ہم نمازیں کیسے پڑھیں گے لیکن سہوائے گرام کو نماز نمازوں کی کتنی فکر تھی کہ ان کو فوراً ان کے خیال میں آیا کہ ایک سال کے برابر دن ہوگا سورج گرو بھی نہیں ہوگا تو ہم نمازیں کیسے پڑھیں گے پورے ایک سال میں پانچ ہی نماز پڑھیں گے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں تم اندازہ کرنا کہ ظہر اور آصر کے درمیان کتنا فاصلہ ہوتا ہے آصر اور مغرب کے درمیان کتنا فاصلہ ہوتا ہے مغرب اور عشا کے درمیان پھر عشا و فضر کے درمیان تو اندازہ کر کے تم پانچے وقت کی نماز اپنے اپنے وقت پر پڑ تو اس سے اس فقیر مسئلے کا بھی پتا چلتا ہے کہ کہیں اگر سورج بہت دو گھنٹے کے لیے رہتا ہو باقی دن جو ہے رات یا کہیں چھ چھ مہینہ رات ہوتی ہے چھ مہینہ دن اس حدیث سے استعمال کر کے علماء کہتے ہیں کہ وقت کا اندازہ کر کے وہ نماز پڑھیں جی تو اس حدیث کے اندر مدت کا پتہ چلتا ہے اس کے بعد ایران کے ایک شہر اسفہان سے ستر ہزار یہودی دجال کا ساتھ دیں گے رضی دی اللہ عنہ محنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دجال کے پیروکار سب سے زیادہ کہاں ہوں گے اس کے تعلق سے اللہ کے فاصلے میں نشاندہی ہے کہ ایران کے ایک شہر اس ستر ہزار یہودی دجال کا ساتھ دیں گے اس سلسلے میں جو حدیث ہے یہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایران کے شہر اسفان کے ستر ہزار یہودی سیاہ چادریں اوڑھے ہوئے دجال کا ساتھ دیں گے اسے امام مسلم نے اپنے صحیح میں روایت کیا تو اس حدیث سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ دجال کا ساتھ سب سے زیادہ کون لوگ دیں گے ایران بھی ایران میں رہنے والے یہودی دیں تو اس سے دو بات کا پتا چلتا ہے کہ ایران جو ہے یہودیوں کا گڑھ ہے ان کا گڑھ ہوگا یہ حدیث سے پتا چلتا ہے اور دوسری بات کہ یہ یہود کا ساتھ دیں گے جبکہ آج ہم کیا دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ نعرے کیا لگتے ہیں کہ ایران سے کیا موت لے اسرائیل اسرائیل کی ہلاکت ہو یہود کی ہلاکت ہو امریکہ کی ہلاکت ہو اس طرح کی بات تو یہ جو ہے یہ بڑا تو یہ یہود اور روافظ جو ہے ان دونوں کی جو دوستی ہے بڑی گہری دوستی ہے یہ جو نعرے لگاتے ہیں یہی تلبیز اور دجل اور فریب کی وجہ سے یہ نعرے لگاتے ہیں حقیقت میں ان کے درمیان کوئی دشمنی نہیں ہے کوئی عداوت نہیں ہے دونوں بڑے گہرے دوست ہیں ان دونوں کے جو رشتے ہیں بڑے گہرے رشتے ہیں اور بنیادی عقائد میں یہ دونوں ایک دوسرے سے ملے ہیں اگر آپ روافد اور یہود کے درمیان تعلقات دیکھیں یا ان کے عقائد کو دیکھیں تو بڑی مماثلت ملتی ہے بڑی مشابہت ملتی ہے اس لیے یہ ان کے کبھی دشمن ہو ہی نہیں سکتے ہیں اس لیے جن کے پاس علم اور عقیدے کی کمی ہوتی ہے منحل کمی ہوتی ہے یہ ان کی تدلیس کے بھکاؤ میں آ جاتے ہیں یہ ان کے دجل اور فریب کے شکار ہو جاتے ہیں یہ جھوٹے دعوے کرتے ہیں یہود کے خلاف اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے دشمن ہیں تو یہ جھوٹے ہیں یہ جو ہے دجل و فریض جو ہے ایسا کرتے ہیں حقیقت میں ان کے دوست ہیں کیونکہ ان کے جو عقائد ہیں بہت سارے عقائد میں دونوں مشترک ہیں مثال کے طور پر یہود جو ہے یہ دجال کا انتظار کر رہے ہیں اور کہ وہ جب آئیں گے تو ان کی حکومت قائم کریں گے اسی طرح جو ہے یہ روافذ انتظار میں ہے کہ ان کے مہدی منتظر آئیں گے جن کا وجود ہی نہیں جیسا کل کے درس میں بیان کیا گیا کہ یہ ایک معدوم شخص ہے جس کا وجود ہی نہیں ہے جو پیدا ہی نہیں ہوا اور جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی وراثت تقسیم کر دی کہ کوئی بچہ ہی نہیں ہوا لیکن اس معدوم شخص کی بنیاد پر یہ بڑے بڑے خواب دیکھتے ہیں مسلمانوں سے دشمنیاں رکھتے ہیں تو یہ جو ہے میں نے ان دون دونوں کے عقائد مشترک ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جب دجال آئے گا تو ہم حکومت قائم کریں گے اور یہ روافذ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جب مہدی منتظر آئے گا تو ہم اپنا ساسانی حکومت قائم کریں گے جبکہ دونوں اپنے گمان میں غلط ہیں اور ان کا یہ گمان جو ہے صحیح نہیں ہے اسی طرح جو ہے دونوں یہود اور وافظ دونوں جھوٹ بولنے کو حلال سمجھتے ہیں یہود کے ہاں بھی جھوٹ بولنا یہ جائز ہے اسی طرح روافذ بھی جھوٹ بولنے کو وہ جائز سمجھتے ہیں ان کے ہاں ایک مشہور عقیدہ ہے تقیہ تقیہ کے بنیاد پر وہ جھوٹ بولنا یہ جائز سمجھتے ہیں اس لیے روافذ پر کبھی اعتماد نہ کرے وہ جو بولتے ہیں اس ان کے دل میں نہیں ہوتا ہے. کیونکہ ان کا مذہب ہے کہ جھوٹ بولنا یہ جائز ہے یہ اس کی یہ ان کے یہاں عبادت ہے اسی طرح جو ہے دونوں جو ہے یہ اپنے اپنے مذہبی کتاب کو محرف مانتے ہیں یہود نے تو میں تحریف کی اسی طرح جو ہے روافظ قرآن کو محرف مانتے ہیں قرآن جس کی ضمانت اللہ رب العالمین نے لی ہے جس کی حفاظت کی ہے اس کو وہ محرف مانتے ہیں تو یہ یہ روافظ کی حفاظت ہے کہ جس قرآن کی اللہ رب العالمین نے حفاظت کی ہے صلی اللہ علیہ کا ذکر وََ اللہ کا نسدہ جس اللہ نے سنایا اس قرآن کو بھی یہ محرف مانتے ہیں اسی طرح جو ہے سب سے پہلے یہودیوں نے کیا کیا خبروں کی تعظیم کرنا شروع کیا اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے حدیثوں میں یہود پر لانت بھیجی اسی طرح اس امت کے اندر سب سے پہلے خبر پرستی کن کے راستے سے آئے انہیں روافض کے راستے سے آئے کیونکہ یہ روافض جو ہے ہر چیز میں یہود کی پیروی کرتے ہیں تو یہ جو عقیدہ یہودیوں کا تھا اس عقیدے میں بھی انہوں نے ان کی پیروی کی اسی طرح جو ہے یہود انہوں نے انبیا کے ساتھ گستاخی کی ان کو گالیاں دی انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام جو طاہرہ اور پاک دامن تھی ان پر ایک الزام لگایا اسی طرح جو ہے یہ ان روافل نے جو ہے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زبان ترازیاں کی ان کی تکفیر کی اور زوجہ مقررہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر الزام لگایا الزام لگائے تو یہ جو ہے اس عقیدے میں دونوں مشترک ہیں اس کے علاوہ بہت سارے قائد ہیں تقریباً ستر سے زیادہ عقائد میں یہ دونوں ایک دوسرے سے قریب ہیں مشترک عقائد ہیں اس لیے یہ جو ہے یہ کبھی ان کے دشمن نہیں ہو سکتے ہیں یہ ان کے دوست ہیں یہ ان کے عقیدے پر ہیں اور یہ کیوں نہ ہو چونکہ اس دین کی جو بنیاد ہے وہ عبداللہ ابن سبا نے اس دین کی بنیاد ڈالی جو کہ یمن کے تھے وہ یہودی تھے لیکن انہوں نے تقیہ کیا اور مسلمان ہونے کا ڈھونگ رچایا اور جو ہے اس دین کو انہوں نے ایجاد کیا روف ربز والے دین کو ایجاد کیا اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کیا اس لیے جو ہے یہ روافض ہے کبھی بھی یہود سے دشمنی نہیں رکھ سکتے اس لیے جو بھی یہ کہے جب وہ اس طرح کا دعویٰ کرے تو آپ سمجھیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے چونکہ اس کے دین میں تقیہ ایک دین ہے ایک عبادت ہے اسی تقیا کا سہارا لے کر یہ جھوٹے دعویٰ کرتے ہے تو اس ریز سے بھی پتہ چل رہا ہے اور آج بھی ایران میں بہت سارے یہودی بستے ہیں کو کوئی خطرہ نہیں اہل سنت کی وہاں ایک بھی مسجد بھی وہاں کے راجدھانی میں اہل سنت کی کوئی تہران شہر میں کوئی اہل سنت کی مسجد نہیں وہ جمعہ کی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں اور یہ بات دہ کے بہت سارے لوگوں سے متواتر روایتوں سے بات ثابت ہے کہ وہاں اہل سنت کوئی مسجد نہیں لیکن یہودیوں کے عبادت خانے عیسائیوں عبادت خانے بہت سارے ہیں وہ آرام سے عبادت کرتے ہیں تو اس لیے جو ہے یہ ان کے جو دعوے ہیں ان کے جو ساتھ دیتے ہیں اور کا جو ساتھ دیتے ہیں ان پر کبھی آپ اعتماد نہ کریں تو اس حدیث سے پتا چل رہا ہے کہ ایران کے شہر اس سے ستر ہزار دجال کا ساتھ ہے موٹے اور چوڑے چہرے والی بہت سی قومیں دجال ایمان لے جائیں گی گزر اقواموں کے اندر الجیہ بات الجیحاد کے خلاف جہاد آسمانوں سے نازل ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ مل کر لشکر کے خلاف جہاد کریں گے جس میں مسلمانوں کو فتح ہوگی اور ججار حضرت عیسہ علیہ السلام کے ہاتھوں لدھ کے مقام پر قتل ہوگا السلام فينزل عند شرق على أجلحة على أجلحة اذا رأس اذا منه فلا لكافر يجب نفسه نوازی جیارک اللہ حافظ. تو یہ حدیث بھی جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گزر چکی ہے کہ حضرت آسمانوں سے آسمانوں سے, سے نازل ہونے کے بعد حضرت عیسائی علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ مل کر دجال اور اس کے رشکے کے خلاف جہاد کریں گے جس میں مسلمانوں کو ہوگی اور دجال حضرت علیہ السلام علیہ السلام کے ہاتھوں لت کے مقام پر قتل ہوگا تو یہ جو ہے حدیث پچھلے باب میں گزر چکی ہے حدیث علیہ السلام کے بارے میں پچیس سو میں مسئلہ درجات سے مقابلہ کرنے کے لیے مسلمانوں کا پڑاؤ رش کے قریب غوبہ کے مقام پر ہوگا ان رسول اللہ علیہ بلغیم بِن جی دجال سے مقابلہ کرنے کے لیے مسلمانوں کا پڑاؤ دمش کے قریب غوطہ کے مقام پر ہوگا غوطہ پر ہوگا دردہ ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان نے استاد المسلمین ایوم الملحمت بالغا الجانی بزینت الحا دمش کہ دجال سے جنگ کے دوران مسلمانوں کا پڑاؤ دمش شہر کی ایک غوطہ میں ہوگا دمشق, دمشق شام کے شہروں میں سے بہترین شہر ہے تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ دجال سے جنگ جو مسلمان کریں گے ایک جگہ غوطہ میں کریں گے تو یہ ایک مزید ہے کہ دجال سے مقابلہ مسلمانوں کا دمشق کے قریب غوطہ کے مقام پر ہوگا یہ حدیث ہے اس حدیث میں صراحت نہیں ہے کہ نف استاد المسلمین یوم الملحمد الغہ ملحمد سے کیا مراد ہے کہ واقعی دجال کے ساتھ یہ جنگ ہے یا کسی اور جنگ کا کی طرف اشارہ ہے اس حدیث میں اس کی صراحت نہیں ہے لیکن بہت سارے شارگین نے اس حدیث سے استعال کیا کہ ملحما سے یہاں مراد دجالی کی طرف اشارہ ہے اس لیے ہوتا والی جو جنگ ہے تو وہ دا ہی کے ساتھ جنگ کی طرف اشارہ ہے تو یہ بادشاہ شارگین نے ذکر کیا احسن علیہ و حضرت السلام دجال کو اپنی سے کریں گے جی حضرت عیسہ علیہ السلام دچال کو خود اپنے قدر کرے گی حضرت علیہ السلام کو یہ حاصل ہوگا یہ یشت کہ وہ دجال کا قتل کریں گے تو اس سلسلے میں جو حدیث ہے حضرت ابو بحر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ آسمان سے نازل ہوں گے اور مسلمانوں کو نماز پڑھائیں گے پھر جب اللہ کا دشمن دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو یوں گھلنے لگے گا جس طرح نمک پانی میں گھلتا ہے یعنی دجال جو ہے حضرت عیسیٰ اسلام کو دیکھ کر ہی ڈر جائیں گے اور مارے خوف کے وہ پگھلنا شروع ہو جائیں گے پگھلنا شروع ہو جائے گا اس طرح نمک پانی میں پگھلتا ہے اسی طرح دجال جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خوف سے پگھلنا شروع ہو جائے گا اگر عیسیٰ علیہ السلام اسے چھوڑ دیتے تب بھی گل کر مر جاتا ہے. وہ اس قدر لرزہ تاریخ ہوگا اس پر دجال پر اس سے بھی ثابت ہوتا کہ یہ دجال اور کذاب ہے تو حیرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی جو ہے اس قدر ڈر جائیں گے یا ڈر جائے گا کہ اگر حضرت علیہ السلام نجی سے نہیں بھی مارتے تب بھی وہ گل کر مر جاتا ہے تو یہ حضرت علیہ السلام کی فضیلت میں سے کہ اس دجال اور قرضات کا جو قتل ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ہوگا اللہ اللہ علیہ وسلم اوردن. انتم وهم یعنی دریائے اردن پر بھی درجال سے حلیمان کا مارکا ہوگا یہ دوسری جگہ اس سلسلے میں حدیث حدید ہے کہ حضرت نایت نہیں بن سریم رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ مشرقوں سے جنگ کرو گے حتیٰ کہ تمہاری لشکر باقی ایماندار لوگ دجال سے جنگ کریں گے دریائے اردن پر تم لوگ مشرقی کنارے پر ہوگے اور دجال کا لشکر مغربی کنارے پر ہوگا لیکن اس حدیث میں ایک راوی ہے محمد بن ابان القراشی یہ ضعیف ہے اس لیے اس کے سنت ضعیف ہے دجال کے خلاف جہاد میں ایک بھی یہودی زندہ نہیں بچے گا حتٰ کی کسی ختر یا درخت کے آڑ میں کوئی یہودی چھپے گا تو وہ قطر اور درخت پتارے گا مسلمان میرے پیچھے ان کی صوبت صلاح حضرت عیسہ علیہ السلام کے ساتھ جنت کی بشارت ہے جی اس میں جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کے خلاف جہاد کرنے والے مسلمانوں کے لیے جنت کی بشارت ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کے خلاف جہاد کریں گے ان کے لیے کیا ہے جنت کی بشارت ہے اس حدیث میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت صوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی دو جماعتوں کو اللہ تعالیٰ آگ سے محفوظ فرمائے گا ان میں سے ایک جماعت وہ جو ہندوستان کے خلاف جہاد کرے گی اور دوسری وہ جماعت جو حضرت عیسائی ابن مریم کے ساتھ مل کر جہاد کرے گی تو اس میں جو ہے حساب تبسو ادین کہ ایک جماعت جو ہندوستان کے خلاف جہاد کرے گی تو یہ جو حدیث ہے اس حدیث کے بارے میں محدثین کا کلام ہے بہت سارے محدسین نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے اور کچھ لوگوں نے اس کو حسن لے غیر ہی قرار دیا بعض ترک مختلف ترک کی وجہ سے لیکن یہ ہندوستان کے خلاف جو جہاد کے رہی گروہ یہ کون سا گروہ ہے اگر اس سریز کو مان بھی لیا جائے تو اس کی دعائی نہیں ہے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ محمد بن قاسم نے جو ہندوستان پر حملہ کیا تھا تو وہی مراد ہے تو پہلی بات ہے کہ اس سریز پر کلام ہے اس کا کوئی طریقہ جو ہے صحیح نہیں ہے لیکن مختلف ترک کو جمع کر کے بعض محدثین نے شیخ البانی وغیرہ نے تحسین وغیرہ کی ہے آ, لیکن بہت سارے ایمان نے دہیل کہا ہے اگر صحیح مان لیا جائے تو کون سا گروہ ہوگا کون سی جماعت ہوگی یہ ہمیں پتا نہیں ہے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ اگر صحیح مان لیا جائے اس سے محمد بن قاسم کی جماعت مراد ہے اور جو دوسرا گروہ ہوگا جو حضرت علیہ السلام کے ساتھ جہاد کرے گی تو ان دونوں کے لیے جنت کی پسار ہے جی اس کے بعد امت محمدیہ جی، کا یہ آخری مارکا دجال کے خلاف ہوگا اس کے بعد جہاد ختم ہو جائے گا جی امت محمدیہ کا آخری مارکا دجال کے خطلاف ہوگا اس کے بعد جہاد ختم ہو جائے گا جہاد جو ہے ہمیشہ ہے اور دجال سے جہاد تک جو ہے یہ جہاد کا سلسلہ جاری رہے گا تو اس سلسلے میں جو حدیث ہے کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت سے ایک جماعت حق کی خاطر ہمیشہ جہاد کرتی رہے گی اور غالب رہے گی جو حق کے لیے جہاد کرے گی وہ ہمیشہ غالب رہے گی اس پر جو ان سے دشمنی رکھے گا حتی کہ میری امت کا آخری گروہ مسیح الدجال کے خلاف جہاد کرے گا اس حدیث سے جو ہے یہ پتا چلتا ہے کہ جو حق کی راہ میں جہاد کرے گا وہ ہمیشہ غالب رہے گا لیکن جو باطل کے لیے جہاد کرے گا اس کو کامیابی نہیں ملے گی اس لیے بہت سارے جہاد کے جو دعوے کرتے ہیں نتائج کے ذریعے سے ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ حق کے لیے جہاد کر رہے ہیں یا باطل کے لیے اس لیے ہر جہاد جو ہے حق پر نہیں ہوتا اگر حق پر جہاد ہوگا تو انشاءاللہ اللہ اللہ رب العالمی نصرت افستاح اطا کرتا ہے تو بہت سارے جو جہاد کے دعوے کرتے ہیں ان جہاد کے نتائج کو دیکھ کر کے ہم پتا لگا سکتے ہیں کہ یہ حق کے لیے جہاد تھا یا باطل کے لیے السلام علیکم بار لائے مترما تھا اور مدینہ ملوارہ میں داخل ہونے والے سات راستوں پر اللہ تعالیٰ دو دو نگران پر اس مقرر ہونا دیں گے جو درجار جو جو کو مدینہ النوارہ میں من داخل نہیں ہونے دیں گے کبھی بھارت عن عن جی یہ بخار کی روایت ہے کہ دجال مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکے اسی طرح بعد روایتوں میں ہے کہ بیت المقبص اور مسجد طور جہاں حرت مساسلام نے اللہ سے گفتگو کی تھی اس کا بھی تذکرہ بعد روایتوں میں ہے کہ وہاں پر بھی دجال داخل نہیں ہو پائے گا اس کے علاوہ پوری دنیا کا چکر لگا گا تو مدینہ منورہ میں داخل کیوں نہیں ہو پائے گا کیونکہ مدینہ منورہ میں داخل ہونے والے سات راستوں پر اللہ تعالیٰ دو نگراں فرشتے مقرر فرما دیں گے جو دجال کو مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے تو یہ خصوصی حدیث مدینہ منورہ کی فضیلت میں ہے کہ وہاں پر, سات اس پر اس کے سات دروازے ہوں گے جہاں پر فرشتے مقرر ہوں گے اور وہ دجال کو داخل ہونے سے روکیں گے اس سلسلے میں جو حدیث ہے کہ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینے کے لوگ مسیح دجال سے مروب نہیں ہوں گے دجال سے مروب نہیں ہوں گے خوف زدہ نہیں ہوں گے کیوں نہیں ہوں گے کہ اس وقت مدینے کے سات دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر دو دو فرشتے پہرے دے رہے ہوں گے اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے اس سے بھی دجال کے کی فتنہ انگیزی اور اس کی خطرناکی کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مدینی کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کریں گے جو دجال کو مدینہ ملورہ میں داخل ہونے سے روکیں گے جی اس کے بعد ایسا منگوائے مکہ مکما میں بھی ہو سکے گا اس کی حفاظت پر بھی اللہ فرشتے مقرر دیں گے جی, جی،, جی،, جی،, جی،, جی جیسے پہلے پیچھے ایک حدیث گزری کہ مکہ اور مدینہ دونوں جگہ دجال نہیں داخل ہو پائے گا چونکہ وہاں پر فرشتے مقرر ہوں گے جی مسئلہ کرنے کے بعد مدینہ منہ کا خطر پہاڑ کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی شام کی طرف پھیلیں گے اور وہیں حالات ہوگا قِبَلَ وَاللَّهُ <مُسِنًا> یہ اس کے بعد جو علامت ہے کہ خوراسان سے نکلنے کے بعد دجال مدینہ منورہ کا قصد کرے گا وہ خود پہاڑ کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی فرشتے اس کا منہ شام کی طرف پھیر دیں گے اور وہی وہ ہلاک ہوگا یعنی فرشتے جو ہے وہ دجال مدینہ داخل ہونا چاہے گا لیکن خود پہاڑ کے یہاں جب وہ پہنچے گا اس سے پہلے ہی جو فرشتے اس کا چہرہ شام کی طرف پھیر دے گا اور وہی جو ہے وہ, وہ ان کے ہاتھ ہر دیسا علیہ السلام کے ساتھ مارکا ہوگا اور وہی پر وہ ہلاک ہوا ایمان کو اللہ تعالی کتنے دجال سے محبول رکھیں گے چونکہ سومت صلاح پہلے ایمان کو اللہ تعالی کتنے دجال سے محبول رکھیں گے یعنی ما سأل أحد صلی اللہ جی اس بات میں ہے کہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ دجال سے محفوظ رکھیں گے جو اہل ایمان ہوں گے جو حقیقی ایمان والے ہوں گے اللہ رب العالمین ان کو دجال کے فٹنس سے محفوظ رکھیں گے اس سلسلے میں جو حدیث ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دجال کے بارے میں جتنا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اتنا کسی اور نے نہیں پوچھا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ جب بہت بڑے صحابی ہیں بڑے عالی مرتبہ صحابی ہیں یہ اس فٹنس سے بچنے کے لیے بار بار لاک رسول صلہم سے سوال کرتے تھے اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ فتنا کتنا سنگین ہوگا اور یہ بہت بڑے صحابی ہیں سورا دیبیہ وغیرہ میں شامل ہوئے لیکن بہت مولہ مزودی وغیرہ نے بہت سخت جر کی ہے اور بعض روایت تاریخی روایت چھوٹی روایتوں کی بنیاد پر اس صحابی رسول کو بھی انہوں نے تخت مشک بنایا ہے جی تو انہوں نے کہا آپ صلی السلم نے فرمایا تجھے اس کی اتنی فکر کیوں ہے وہ تجھے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہ کون کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلاحم مہیرہ بن شبہ رضی اللہ عنہوں سے تو کہہ رہے میں نے عرد کیا یا رسول اللہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے پاس کھانا اور نہریں ہوں گی آپ صبح نے ارشاد فرمایا کہ اس کے پاس جو کچھ بھی ہوگا وہ اللہ کے نزدیک بہت ہی حقیر ہے یعنی یہ چیزیں اللہ کے نزدیک انتہائی اس لیے وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا اللہ انفر کی رحمت سے ان پڑھ اہل امان بھی دجال کی پیشانی پر کافر کا لفظ پڑھ کر اسے اسے پہچان لیں گے آن. دجال جی اللہ رب العالمین کی رحمت اہل ایمان پر یہ ہوگی تو دجال کی پشانی پر جو کافر لکھا ہوگا اس کو پڑھ کر ہی وہ پہچان لیں گے تو سلسلے میں جو حدیث ہے حضرت فضیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کی ایک آنکھ کانی ہے اس کے اوپر ایک خلی ہوگی ذفارتون وہ یہ ہوگا انگور کے دانے کی طرح اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر کافر لکھا ہوگا جسے ہر مومن پڑھا لکھا یا ان پڑھ سب پڑھ لیں گے یعنی پڑھا لکھا بھی پڑھ لیں گے اگر وہ مومن ہوگا اور اگر ان پڑھ بھی ہے پڑھا لکھا نہیں ہے مثال کے طور پر بہت سارے لوگ عربی نہیں جانتے دوسری زبان جانتے ہیں تو وہاں تو ایک ہی زبان پہ لکھا ہوگا تو اگر وہ اہل ایمان میں سے ہوگا تو اللہ عبالعالمین کا یہ خاص فضل و کرم ہوگا کہ ان پڑھ بھی اس کافر لبز کو پڑھ لے گا اگر وہ اہل ایمان میں سے ہوگا جی اس کے بعد السلام علیکم شکی سو مچ سر جو لوگ دجال کو پہچان کر اپنے ایمان پر قائم رہیں گے ان پر ججال کا پرین نہیں چلے گا خلی اللہ, اللہ, اللہ علیہ نپاب المدینہ فينزل بعض السياق التي تلي المدينة فيقضل إليه يومئذ رجل وهو خير الناس أو من خيال الناس فيقول له أشهد أنك الدجال الذي حدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فيقول الدجال أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته أتشكون في الأمر فيقول لا قال لا قال فيقضله ثم يحييه فيقول حين يحييه والله ما كنت فيك قط مَا أشد الان تو جو لوگ د جال کو پہچان کر اپنے ایمان پر قائم رہیں گے ان پر د جال کا فریب نہیں چلے گا د جال کے کو سن کر کے اور کو اس کو پہچان کر کے جو اپنے ایمان پر ثابت ختم رہیں گے لالچ میں نہیں آئیں گے اور اس کے فریب میں نہیں آئیں گے تو اس پر اس کا فریب نہیں چلے گا اس کے شبہات نہیں چلیں گے اس سلسلے میں جو حدیث ہے حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال پر چونکہ مدینے میں داخل ہونا حرام کر دیا گیا ہے لہذا وہ مدینے سے باہر ایک سنگلاخ زمین پر اترے گا ایک سنگلاخ زمین ہوگی جہاں پر پتھر وغیرہ ہو ہوں گے اور اس وقت مدینے والوں میں سے سب سے بہتر آدمی دجال کے پاس جائے گا سب سے نیک آدمی جو ہوگا مدینے کا وہ دجال کے پاس جائے گا اور کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی دجال وہ قوی ایمان والا ہوگا اور اللہ رب العالمین اس کی خاص مدد کرے گا وہ جائے گا وہ نوجوان اور کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی دجال جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہمیں بتا کر گئے ہیں دجال کہے گا اگر میں آدمی کو قتل کر دوں پھر زندہ کر دوں تو کیا تم میرے الہ ہونے میں کوئی شک رہ جائے گا تمہارے کہ اگر میں تمہیں قتل کرنے کے بعد پھر زندہ کر دوں یہ تو اللہ ربلا عالمین کی حصیت ہے کہ وہ قتل کرنے کے بعد زندہ کرتا ہے تو اگر میں تمہیں ایسا کر دوں تو میرے اوپر ایمان لیا ہوگا مجھے تم الح یا رب مان لوگے تو لوگ کہیں گے نہیں چنانچہ دجال اسے قتل کرے گا پھر زندہ کرے گا تو وہ آدمی کہے گا کہ اب تو مجھے اور بھی زیادہ یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے دجال اسے دوبارہ قتل کرنا چاہے گا لیکن کر نہیں سکے گا اسے امام مسلم نے روای کیا یعنی وہ نوجوان جو ہے کہ یہ تمہارے رسول نے بتایا کہ تم قتل کرنے کے بعد جو ہے زندہ کر سکتے ہو اللہ رب العالمین تمہیں یہ طاقت دے گا تو جب تم یہ کر سکتے ہو گویا کہ تم ہی دجال ہو تو اور وہ پریشان رہے گا اس سلامت کے ذریعے اور کہے گا کہ اب مجھے اور زیادہ یقین ہو گیا کہ تم ہی دجال ہو جی اس کے بعد سر ایک مومن آدمی کو درجار آرے سے چیر کر دو ٹکڑے کر دے گا اور زندہ ہونے کا حکم دے گا جب وہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا تو دجار مومن کو دوبارہ قتل کرنا چاہے گا و الله تعالى فيMoment جسم بيتن کا بنا دے گا اور دجال اسے قتل نہیں کر سکے گا حضرت اسدی رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یخرج الدجال فيتوجه تب له رجل من المؤمنين فتلقىه المسالح مسالح الدجال فيقولون له اين تعبد فيقول اعبد الى هذا الذي خرج قال فيقولون له او ما تعبد بربنا فيقول ما بربنا خفاء فيقولون اقتلوه فيقول بعض لبعض أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحداً دونه قال فينطرقون به إلى الدجال فإذا رآه المؤمن قال يا أيها الناس هذا الدجال أدلي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فينطر الدجال, الدجال به فيشد, فيشد فيقول خذوه وشبجوه فيو فيوسع ظهره وبطنه ضرباً قال فيقول أما تؤمنه؟ قال فيقول انت المسيح الكذاب قال فيكمر به فيبشر به مئات منها مضللا حتى يفرق بين رجلين فرق حتى يفرق يفرق بين رجلين قال ثم يمشي التجال بين القطعتين ثم يقول له قم فيسرى قائما قال ثم يقول له اتؤمن بي فيقول ما زلت بك إلا بصيرة قال ثم يقول ايها الناس انه لا يفعل بعدي لاحد من الناس قال فيأخذه الدجال ليذبحه فيجعل ما بين رقبتيه الى تراب تربته فيجعل ما بين رقبتيه الى ترقوته نحاسا فلا يستطيع اليه سبيلا قال فيأخذ بيديه ورجليه ويخطف به فيحسبه الناس انما قطفه الى النار وانما في الجنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس رب جی جو پچھلے پچھلی حدیث میں جو بات گزر چکی اسی کی تفصیل اس حدیث میں مزید ہے کہ ایک مومن آدمی کو دجال آرے سے چیت کر دو ٹکڑے کر دے گا اور زندہ ہونے کا حق میں دے گا جب وہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا تو دجال مومن کو دوبارہ قتل کرنا چاہے گا اس مومن بندے کو دوبارہ قتل کرنا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اس مومن کا جسم پیتل کا بنا دیں گے اور دجال اسے قتل نہیں کر سکے گا تو جو پچھلی حدیث میں جو موضوع گزرا وہی اس حدیث میں بھی ہے لیکن زیادہ تفصیل کے ساتھ ہے اس میں حضرت ابو سعید خدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال نکلے گا تو مومنوں میں سے ایک آدمی اس کی طرف آ رہا ہوگا کہ راستے میں اسے دجال کے ہتھیار بند سپاہی ملیں گے اسے پوچھیں گے کہاں جا رہے ہیں مومن جواب دے گا کہ جو دجال ظاہر ہوا ہے اس کی طرف جا رہا یہ جو ہے خاص ہے اس آدمی کے لیے سے۔ کیونکہ دوسری حریضوں میں آیا کہ جب دجال کی بات سنو تو اس کے پاس مت جاؤ لیکن یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس بندے کی خاص مدد ہوگی تو اس پر قیاس نہیں کیا جائے گا تو جو دجال ظاہر ہوا اس کی طرف جا رہا دجال کے کارندے اس سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے تو ہمارے رب یعنی دجال پر ایمان نہیں لایا تو مومن آدمی جواب دے گا کہ ہمارا رب مخفی نہیں ہے اس کی سفاط معروف ہے دجال کے کارندے کہیں گے کہ اسے اس قتل کر دو تب وہ آپس آف... میں وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے کہ کیا تمہارے رب نے منع نہیں کیا کہ اس کے حکم کے بغیر کسی کو قتل نہ کرنا یعنی تمہارا رب دجال جو ہے اس نے منع نہیں کیا کہ اس کے حکم کے بغیر کسی کو قتل نہ کرنا چنانچہ وہ اس مومن آدمی کو دجال کے پاس لے جائیں گے یعنی دجال کے جو سپاہی ہوں گے کارندے ہوں گے وہ اس مومن کو قتل کرنا چاہیں گے لیکن وہ مومن کیا کہے گا کہ دجال نے تو تمہیں منع کیا ہوگا کہ کسی کو قتل نہ کرنا جب تک میں اجازت نہ دوں یا میرے پاس نہ لے کر آؤ تو پھر وہ لوگ جو ہے دجال کے پاس اس آدمی کو لے کر جائیں گے جب مومن آدمی دجال کو دیکھے گا تو پکار اٹھے گا لوگوں یہ وہی دجال ہے جس کی خبر ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی وہ مومن آدمی دجال کو دیکھ کر پہچان لے گے اس کی علامت کو دیکھ کر وہ پہچان لے گا اور پکار اٹھے گا کہ یہی دجال ہے جس کی خبر ہمیں رسول اکرم صبح اسلم نے دی تھی چنانچہ دجال اپنے کارندو کو اس کے سر का کا حکم دے گا جب وہ مومن مندا پکارا یہی دجال ہے تو دجال جو ہے اپنے کارندو کو حکم دے گا کہ اس کا سر کچل دو وہ اس کا سر کچل دیں گے اس کے پیٹ اور پیٹ پر بھی ربے ماریں گے اسے ماریں گے اس کے پیٹ اور پیٹ میں پھر دجال اس سے پوچھے گا کہ کی کیا تو مجھ پر ایمان لاتا ہے یعنی پہلے مار کر اس کو ڈرائے گا دجال اور اس تو جواب میں مومن آدمی کیا کہے گا کہ تو جھوٹا مسیح ہے تو جھوٹا دجال ہے تو دجال حکم دے گا اور مومن آدمی کو سر سے لے کر پاؤں تک آرے سے چیر چیل دیا جائے گا پھر جم سے اس مومن آدمی کو آرے سے سر سے لے کر پیر تک چیر دیا جائے گا اور اس آدمی کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے دجال ان دو نو ٹکڑوں کے درمیان آئے گا اور حکم دے گا کہ اوٹ کھڑا جب اس کو چیر دیا ایک دھڑا ایک سائڈ دوسرا دھڑا دوسرے سائڈ اور وہ بیچ میں کھڑا ہو کر کیا کہے گا کہ اب تو زندہ ہو جائے دیکھیے کتنا بڑا فتنہ ہوگا وہ چنانچہ آدمی مومن آدمی سیدھا کھڑا ہو جائے گا وہ زندہ ہو جائے گا جب وہ بولے گا دجال تو زندہ ہو جائے گا دجال اسے پوچھے گا کیا تو مجھ پر ایمان لاتا ہے تو مومن آدمی کہے گا کہ تمہارے معاملے میں میرے یقین میں اور اضافہ ہو جائے تم نے مجھے زندہ کر دیا تو مجھے یقین ہو گیا دجال ہے چونکہ ہمارے نبی نے ہمیں بتا کے رکھا ہے کہ اس طرح تم ایک آدمی کو قتل کرو گے پھر اس کو زندہ کرو گے تو اس حدیث کی بنیاد پر میرے یقین میں اور بھی اضافہ ہو گیا کہ تو یہ دجال ہے پھر مومن آدمی اعلان کرے گا کئی لوگوں میرے بعد دجال کسی دوسرے کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کر سکے گا وہ مومن بندہ کہے گا کہ اب کسی کو قتل کر کے وہ زندہ نہیں کر سکے گا میں آخری شخص ہوں جسے قتل کر کے وہ زندہ کر سکا پھر دجال اسے دوبارہ ذبح کرنے کے لیے پکڑے گا اب جب دجال کو پیش آئے گا یہ کرا کہ اب تسی کو یہ قتل کرے کے زندہ نہیں کر سکتا ہے تو دوبارہ اس کو ذبح کرنے کی کوشش کرے گا لیکن مومن آدمی اللہ کے حکم سے گلے سے لے کر تانبے کا بن جائے گا اللہ رب العالمی اس کو تانبے کا بنا دے گا اور دجال اس سے ذبح نہیں کر سکے گا کوشش کرے گا ذبح کرنے کی لیکن نہیں کر سکے گا دجال اسے ہاتھوں اور سے پکڑ کر دور گا اسے ہاتھوں اور پاؤں سے پکڑ کر دور چونکہ وہ قتل نہیں کر پائے گا تو دور پھینک دے گا تو لوگ سمجھیں, سمجھیں گے کہ دجال نے اسے جہنم میں پھینکا حالانکہ وہ جنت میں ڈالا گیا ہوگا یعنی لوگوں کو دور سے نظر آئے کہ دجال نے اس کو جہنم میں پھینکا جیسا کہ ہم لوگوں لوگ نے ابھی بڑا ہے میں کہ اس کے ہاتھ میں جو جنت نظر آئے گی وہ حقیقت میں آگ ہوگی اور جو جہنم نظر آئے گی وہ حقیقت میں ٹھنڈا پانی ہوگا تو لوگ فول لے گا کہ اس کو جھنڈ میں ڈال دیا گیا حالانکہ وہ ٹھنڈے پانی میں ہوں گے یا جنت میں ہوں گے اس کے بعد جو ہے حالانکہ وہ جنت میں ڈالا گیا ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شیخ سب العالمین کے نزدیک سب سے بڑا شہید ہے اس مومن بندے کا کیا درجہ مقام ہوگا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا شہید ہوگا چونکہ وہ دجال کی خطنے کے سامنے ڈٹ جائے گا اس کو آرے سے چھیرا جائے گا اس کے باوجود جو ہے اس کا ایمان متضل نہیں ہوگا تو اس کا یہ مقام ہے کہ وہ سب سے شہید ہوگا اسے امام مسلم نے اپنے صحیح میں روایت کیا اس احسن اللہ علیکم. ارتیس اتنے دجال سے بچنے والے خوش کو تعالیٰ دنیا میں ہی حضرت علیہ السلام کی زبانی بلندی دروازات کی بشارت دیں گے علی نواز نے الدجال نے جینے درجال سے بچنے والے خوش نصیبوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی حضرت عیسائی السلام کی زبانی بلندی درجات کی بشارت دے دیں گے یعنی جو درجال کے ساتھ دجال کے فتنے سے بچ جائیں گے تو حضرت عیسائی السلام ان کو بلندی درجات کی بشارت سنائیں گے چونکہ جو مومن صادق ہوگا جو سچے ایماندار ہوں گے وہی وہ اس کے فتنے سے بچ پائیں گے اس لیے انہیں عیسائی درجات کی بشارت دے دیں گے تو اس سلسلے میں ہے کہ حضرت نواز بن سلمان کلابی اللہ عنہ کہتے ہیں کلابی کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا اور فرمایا کہ پھر فر اللہ تعالیٰ کے نبی عیسا علیہ السلام ان لوگوں کے پاس تشریف لائیں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے کتنے درجال سے بچا لیا ہوگا انہیں تسلی دیں گے اور انہیں ان درجات سے آگاہ کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں تیار کر رکھے ہوں گے گویا کہ حیرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے درجال کے فتنے سے بچنے والے اہل ایمان کو اسی دنیا میں جنت کی خوشخبری دے دی جائے گی بلندی درجات کی خوشخبری دے دی جائے گی احسن علیکم من فتنے درجال کتنے درجات سے بنا طلب کمی کی دعائیں کتنے درجات سے محفوظ رہنے کے لیے درجہ دید دعائیں مانگنی چاہیے صلی اللہ کے من ابا کمی متفق مسیحی تجارتی اب جو ہے ہم نے فتنے دجال کے بارے میں پڑھا اس کی صفات کے بارے میں پڑھا اور وہ کیسا ہوگا اس کی علامتیں کیا ہوں گی ان کے بارے میں ہم نے پڑھا تو اس کے مطابق اب ہمارا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے اس میں ذرہ برابر شک نہیں ہونا چاہیے تو یہ ہمارے عقیدے سے تعلق تھا اب تک ہم نے جو کچھ سنا درجال کے بارے میں اب ہمارے عمل سے تعلق ہے کہ ہم اس فتنے سے بچنے کے لیے ایک تو ہمارے پاس علم ہونا چاہیے جو ہم ابھی کر رہے تھے جو علم حاصل کر رہے تھے ساتھ ہی ہمیں عمل بھی کرنا اس جال کی فتنے سے حفاظت کے لیے اللہ رب العمین سے دعا کرنا ہے تو کون سی دعا ہے یہ بھی اللہ کے نبی صلاح صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے تو یہ دعا جو ہے ہر مسلمان کو یاد رکھنی چاہیے اور ہر, ہر نماز میں ہر ایک مسلمان پڑھتا ہے لیکن اگر کسی کو یہ دعا یاد نہیں تو اس کو یہ دعا یاد کرنی چاہیے اور ہر نماز میں اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے تو وہ دعا کیا ہے فتنے دجال سے محفوظ رہنے کے لیے درجیل دعا مانگنی چاہیے کیا نہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول صلّم نماز میں یہ دعا مانگا کرتے تھے کب مانگتے تھے یہ درود شریف پڑھنے کے بعد کہ اللہ عمین اعوذ کا من عذاب القبر کہ اللہ تری پناہ مانگتا ہوں عذاب قبر سے وعوذ بک من فتنة الدجال اور مسیح د کے فتنس یہ دیکھیں کہ رشید دجال کے فتنے سے اللہ کے ربی وسلم ہر نماز میں دعا کرتے تھے ہر رکعت میں دعا کرتے تھے کتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ اس امت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی دعا کی اور اس امت کو یہ دعا کرنا ہر نماز میں سکھایا اس لیے اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ فتنہ کتنا بھیانک ہوگا کتنا خطرناک ہوگا جس کی وجہ سے اللہ کے ربی علیہ وسلم نے ہر نماز میں اس دعا کو پڑھنے کا حکم دیا ہے اس لیے یہ دعا اگر کسی مسلمان کو یاد نہیں تو یہ بہت افسوس کی بات ہے یہ ہمیں پہلی فرصت میں یہ دعا یاد کرنی چاہیے اور بہت مختصر دعا ہے دو لائن کی دعا ہے اگر آپ کو یاد نہیں تو آپ کسی عالم کے پاس جا کر یا اپنے کسی ساتھی سے یہ دعا سیکھ سکتے ہیں آپ دو منٹ چار منٹ آدھا گھنٹہ میں آپ سیکھ سکتے ہیں اس لیے یہ دعا ہر ایک مسلمان کو یاد کرنی چاہیے اعوذ من اللہ عمین ابے کبن آزا بالقبری وعود بتنت عل مہیا والی اور موت کے فتنوں سے زندگی اور موت کے بہت سارے فتنے ہیں موت کے فتنے آداب قبر ہے کلسرات ہے اور جو آخرت کے مراحل ہیں یہ سارے فتنے ہیں اس سے اللہ رب العالمی محفوظ رکھے اسی طرح دنیا کے فتنے ہیں مال و دولت کا فتنہ ہے عورتوں کا فتنہ ہے اور جو دیگر فتنے ہیں اس سے اللہ رب العالمی سے حفاظت کی دعا کرنی چاہیے اسی طرح و من فتنه المحيه والبمات اللهم إني اعوذ بك من الماثم والمغرم و غناه و قرض سے دعا سے حفاظت کی دعا کرتے رہنا چاہیے تو اس حدیث کو احسن الله إلي 40 واصلا سورہ کہا کہ پہلی 10 ایت یاد کرنے والے شخص بھی بین النجاه سے محفوظ رہے گا نادي جدار رضی عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جی تو یہ دوسری دوسرا یہ ہے دوسری دعا ہے یا دوسرا آ آ آ ورد ہے جس کے ذریعے سے ہم دجال کی فتنے سے محفوظ رہ سکتے ہیں کہ سورہ کہف کی پہلی دس آیات یاد کرنے والا شخص بھی فتنے دجال سے محفوظ رہے گا تو ہمیں سورہ کہف کی ابتدائی دسایتیں یاد کرنی چاہیے اس سلسلے میں حدیث اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورا کہ پہلی دس آیات یاد کر لی وہ فتنے دجال سے بچا لیا گیا اس لیے ہمیں سورا کہ ابتدائی دس یاد کرنی چاہیے اور یہ سوراخ ہر جمعہ کو پڑھنا چاہیے بلکہ ہفتے میں کسی بھی دن پڑھیں گے تو اس کی فضیلت حاصل ہوگی کہ یہ پورے ہفتہ جو ہے وہ نور ہوتا ہے سورے ہفتے آپ روشنی میں نہیں ملے تو اس سرح کہف کی تلاوت کرنی چاہیے اور اس کی جو دس عیتیں شروع کی یہ یاد کرنی چاہیے تاکہ آپ دجال کی فتنے سے محفوظ رہ سکیں تو یہ شیخ محمد اقبال کیلانی حفظ نے ان کی کتاب سے ہم نے دجال کے سلسلے میں بہت ساری حادثیت کو پڑھا اس کی علامتیں پڑھی اور وہ کتنا بڑا فتنہ ہوگا اور وہ اس کو ہم کیسے پہچانیں گے اس کی تفصیلات ہم نے پڑھی اب جو ہے اہل علم کے جو اقوال ہیں اس کی روشنی میں بھی دجال کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اہل علم نے دجال کے بارے میں کیا کہا تو اس سلسلے میں پوری امت کا اجماع ہے کہ دجال ظاہر ہوگا یہ بہت بڑا فتنہ ہوگا کیونکہ بے شمار حصوں میں اور بلکہ بعض قرآن کی آیتوں میں دجال کی طرف اشارہ ہے کہ دجال ظاہر ہوگا اس سلسلے میں امام احمد بن حنبل وہ اپنی کتاب اصول و میں فرماتے ہیں کہ ویمانسیحت خارج اس بات پر ایمان لانا یہ اہل سنت والجماعت جماعت کا عقیدہ ہے کہ مسیح الدجال یہ نکلنے والا ہے مکتوب ان بینئی یعنی ہے کافر اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا وادیثی ہے اس پر بھی ایمان لانا واجب ہے سلسلے میں جو حادثیت آئی ہے کہ وہ دجال آئے گا اور ابن مریم لطف کے مقام پر اس کا قتل کریں گے لط کے مقام پر اس کا قتل کریں گے تو یہ امام احمد بن حمبل جو بہت بڑے امام ہیں چاروں امام میں سے ایک امام ہیں بہت بڑے محدث ہیں بہت عظیمت والے امام ہیں تو انہوں نے یہ بات کہی کہ اس پر ایمان لانا واجب ہے اسی طرح حرب بن اسماعیل الرمانی کہتے ہیں کہ الور الدجال خارج لا شك في ذلك ولا وهو اكذب الكاذبين. یہ اور وہ سب سے بڑا جھوٹا ہوگا چونکہ وہ رب کا دعویٰ کر رہا. وہ سب سے بڑا جھوٹوں کا سردار ہوگا اس سے بڑا جھوٹا اور کوئی نہیں ہوگا اسی طرح جو بتالی کہتے ہیں سمل کہ ایمان فیقص السلیم و تفاح حال میں اس مد کے میں وہ نکلے گا یہ اس کی ایک آنکھ جو ہے ابھرے ہوئے انگور کے دانے کی طرح ہوگی یا مکہ المدینہ پوری زمین کا چکر لگائے گا وہ سوائے مکہ اور مدینہ کے اور اسابل مریم اسے لد کے مقام پر جو فلسطین میں ایک جگہ ہے وہاں قتل کرتے. اسی طرح قاضی آیاز فرماتے ہیں کہ حاد الحادی الخلا مسلم کی قصر خج و اہل الحق فی صحت وجود کہ امام مسلم نے سلسلے میں جو بہت سارے حادث کا ذکر کیا یہ جو ہے چونکہ عادی امام مسلم کی شرح کر رہے ہیں صحیح مسلم کی شرح کر رہے ہیں اس لیے انہوں نے امام مسلم کا نام لیا حالانکہ حدیث سے بہارے میں بکثرت موجود ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حادیث جو امام مسلم نے دجال کے قصے میں ذکر کیا ہے یہ اہل حق کے لیے حجت اور دلیل ہے اس کا مطلب ہے کہ اہل باطل اس کا انکار کرتے ہیں جس کا ذکر آگے آئے گا وہ سارے اہل باطل اتنی سارے حدیث کے باوجود دجال کا انکار کرتے ہیں یا اس کی غلط تعویل کرتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ ورنہ شخص المعین ایک معین شخص ہے اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ میڈیا ہے یہ امریکہ ہے یہ ہے یہ غلط ہے یہ پرانس کی غلط تعویل غلط یہ تحریف ہے اس کے بعد وہ کہہ رہے ورنہ شخص المعین اب طرح اک درا اشیا بن قدرتی کہ اللہ عالمین اپنے بندے کو اس کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالے گا بندوں کی آزمائش کرے گا اور اس کو بہت ساری طاقتیں دے گا من تاکہ اچھے اور برے کے درمیان تمیز کرے من المیت ان علامتوں میں سے یا ان طاقتوں میں سے مردے کو زندہ کرے گا اسے قتل کرنے کے بعد اسی طرح جو ہے وہ رسما تم تر آسمان کو حکم دیگا کہ وہ پانی برسائے زمین کو حکم دے گا کیوں اناج اگائے یہ سارا کچھ کیا ہوگا بے خود بے اللہ مشیت یہ اللہ کی تقدیر اور اس کی مشیت سے ہوگا اس میں سے کوئی بھی چیز اگر جال کے پاس طاقت نہیں ہوگی لیکن یہ اللہ رب العالمین اپنی مشیت سے اس کو یہ طاقت دے گا تم چیز اللہ بعد ذلك پھر اسے عاجز کر دے گا اس کی طاقت چھین لے گا ولی تعلی اور پھر وہ کسی اور پر مسلط نہیں ہو پائے گا اسی طرح تو یہ جو ہے پہلے سنت و جماعت کا مذہب ہے لیکن ہر زمانے میں جو ہے یہ جو اہل سنت والجماعت کے جو عقائد ہیں بنیادی عقائد ہیں ان کے انکار کرنے والے بھی ہر زمانے میں رہے کوئی نہ کوئی فرقہ پیدا ہوا جو اہل سنت والجماعت کے متفقہ عقائد ہیں ان کا انکار کر بیٹھے ہیں۔ تو اس میں سے جو ہے خوارج خوارج نے انکار کر دیا یہ دجال کا حصہ صحیح نہیں ہے خوارج کے لیے اتنا آسان کیوں ہوا جبکہ اتنے سارے صحابہ سے یہ روایت موجود ہیں اور صحیح بخاری اور مسلم یعنی صحیح صنعت سے جن کے بارے میں کوئی شبھا نہیں ہے تو انہوں نے انکار کیوں کیا چونکہ ان کے یہاں جو ہے انہوں نے صحابہ کرام کی تکفیر کی حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کی جماعت کے لوگ ان کے ساتھ جو تھے سب کی تکفیر کر دی تو جب صحابہ کرام قابل اعتبار نہیں رہے تو ان کے طریق سے جو حادث آئیں وہ نا قابل اعتبار ٹھہرا اس لیے صحابہ کرام کا مسئلہ بڑا حساس مسئلہ ہے اگر کوئی صحابہ کرام پر تان کرتا ہے تو گویا وہ دین پر کرتا ہے چونکہ صحابہ کرام اگر قابل تان ہو گئے یا ان پر اعتماد اگر نہیں رہا تو پورا دین ہی گر جائے گا اس لیے جو لوگ صحابہ کرام پر تان کرتے ہیں ان لوگوں سے چھکن نہ رہیں کیونکہ یہ در حقیقت بہت سارا ایمان نے تھا کہ وہ زندگی ہوتا جو صحابہ کرام پر تان ہے کسی بھی صحابہ اکرام؟ صحابی پر تان کرنا یہ زندقہ ہے یہ الحاد ہے یہ دین سے خروج ہے یا دین میں الحاد ہے کیونکہ جو مومن ہوگا وہ صحابہ کرام پر تان نہیں کر سکتا کیونکہ صحابہ کرام کی تعدی کی ان کی توسیع اللہ رب العلمی نےب نےب سے یہ بھی اللہ کرام کا دور آپ تصور کرے کتنی بڑے بڑی مصیبتیں آئیں پورے عرب جمع ہو گئے ان کو خدر ان کے خلاف لیکن وہ ہر فیصلے میں اللہ پر سے راضی ہو گئے ان پر تنگی آئی پریشانیاں آئی لیکن کبھی ان کے دل میں یہ نہیں آیا کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس مصیبت میں کیوں ڈالا بلکہ اللہ کے ہر فیصلے سے وہ راضی ہو گئے تو ان کا ایمان کس مقام پر تھا کہ اللہ رب العالمین نے انہیں آزمائش میں ڈالا مصیبت میں ڈالا ان کے ایمان کا امتحان لیا اور ہر جگہ وہ اللہ رب العالمین کے فیصلے سے راضی ہو گیا تو اللہ رب العالمین کے فیصلے سے راضی ہونا یہ بہت اونچا مقام ہے اللہ رب العالمین تو راضی ہو سکتا ہے اپنے بندوں کو معاف کر سکتا لیکن ایک بندہ جو ہے جب اس پر مصیبت آتی ہے تو وہ بدمان ہو جاتا ہے اللہ رب العالمین کے سلسلے میں بدگمانی کا شکار ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے فرج کیوں نہیں آ رہا وہ شادگی کیوں نہیں آ رہی ہے یہ مصیبت کیوں آ رہی ہے اس کے دل میں بدگمانی پیدا ہونے لگتی ہے لیکن صحابہ کرام کا گروہ وہ تھا کہ جو اللہ رب العالمین کے ہر فیصلے سے راضی ہو تو یہ جو مقام ہے صحابہ اکرام کے علاوہ کسی اور کے بارے میں یہ شہادت نہیں دی گئی اس لیے صحابہ کرام کا دفاع کرنا ان کی تعلیم کرنا ان سے محبت کرنا یہ ہمارا دین اور ہمارا ایمان ہے اگر ہم ان سے محبت نہیں کرتے ہیں تو گویا کہ ہمارے دین میں ہمارے عقیدے میں فطور ہے اور نص اور خلل ہے اور بسا اوقات وہ زندگی اور زندگا اور احاد کے راستے پہ چلا جاتا اس لیے جو ہے صاحب یہ ہمارے لیے کیوں انکار کر دیا کیونکہ ان کے ہاں صحابہ کرام ہی ثاقت البار ہے اس لیے اتنی حادث کے باوجود انہوں نے انکار کیا اسی طرح جہمیا وغیرہ نے انکار کیا اور بعض معتضلہ نے تو اس زمانے میں جو ہے تو یہ انہوں نے کہا کہ بہت سارے لوگوں نے اس کا انکار دی کیا ہے تو اس پر ایمان لانا کہ دجال یہ ہوگا یہ آئے گا اس پر ایمان لانا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اور یہ ضروری ہے۔ ابن تیمیہ فرماتے ہیں رحم اللہ کہ ادم لا فتنت الدجال الكبير الذي يقتله عيسى بن مريم فانه ما خلق الله من لذ ادم الى قيام الساعه اعظم من فتنته وعمر ان من فتنته في صلاته ابن شیخ ابن ابنیہ رحم اللہ وہ کیا فرماتے ہیں سب سے بڑا دجال وہ دجال جس جو آخری زمانے میں آگا گا دجال کبیر اس کا فتنہ جس کو حضرت عیسی علیہ السلام قتل کریں گے اس کے بعد شیخ الاسلام تیمیا فرماتے ہیں کہ ماں صلف اللہ بن لدن آدم کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک اس سے بڑا فتنا لانے نہیں پیدا کیا اس سے بڑا فتنہ اور کوئی نہیں ہوگا یہ قیامت حضرت عادم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اور فیرو کہ اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ ہر نماز میں ہر نماز میں ہر رکعت میں اس فتنے سے پناہ مانگے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ المسیحچال عقیدت فيه ما جاء بالحديث الصحيح عن رسول الله صلى <اسلام> کہ مسیح الدجال یہ اہل سنت والجماعت کے عقیدہ ہے جس کے بارے میں بہت ساری صحیح احادیث وارد ہیں اور یہ فرحت ہے ونو یخرج فی اخر زمان اور یہ آخری زمانے میں نکلے گا هو حق هو حق یہ حق ہے برحق ہے عقیدہ ووجوده حق لا بد من اور اس کا وجود حق ہے وہ ایک شخص ہوگا اس کا ایک وجود ہوگا وہ بنی آدم میں سے ہوگا اس لیے اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ مجازی کوئی ہوگا کوئی اس کی جو صفات یہ مجازی صفات یہ حقیقی نہیں جیسا کہ وحید خاں اور مولا مودی اور اس طرح کے لوگ جو کئی لوگ ہیں لوگوں نے کہا کہ یہ حقیقی شکل ہے یہ حقیقی نہیں ہوگا بلکہ یہ دجال نے فرا، فراڈ جو کرتے ہیں چاہے بہت سارے لوگ میڈیا وغیرہ کو کہا امریکہ کو کہا تو کہ یہ،, یہ چیزیں یہ حدیث کا انکار ہے حدیث میں جن سفات کا دلکرہ ہوتا ہے وہ ایک شخص کا دلکرہ ہے تو وہ کہہ رہے گا کہ حق حق سب سے بڑا چھوٹا ہوگا کائنات کا سب سے بڑا چھوٹا ہوگا وہ اک الناس سب سے بڑا کافر ہوگا نوتھی اس لیے اس کا نام دجال ہے اس کے کثرتے جھوٹ کے جا اس لیے جو بہت زیادہ جھوٹ بولتا ہے اس کو لوگ دجال بولتے ہیں کیوں یہ دجال کا معنی جھوٹ بولنا بہت جھوٹ بولنا. ثم رَبُّ <الْعَالَمِين> پہلے کا کا ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہ آئے گا. اب بعض لوگ جو ہے دجال کا انکار کیے اس میں سے جیسا کہ اوپر گزرا حافظ کہتے ہیں کہ وقد كثيرة من خروج بہت سارے گروہ نے خوارج جہمیہ وغیرہ نے دجال کے نکلنے کا انکار ہی کر دیا وہ رد الحادیث الواردافی اور اس سے متعلق جو حادث وارد ہیں ان کا انکار کرتے ہیں ان کو رد کر دیا اس لیے جو ہے بہت سارے مسلمان جو فرقے ہیں آپ ان کی بات پر یقین نہیں کریں بہت سارے لوگ اتنے جھڑی ہوتے ہیں اتنی صحیح حادث کے باوجود وہ انکار کر دیتے ہیں ان پر کوئی فرق نہیں پڑتا اور یہ کہاں سے یہ منہج میں خلل کی وجہ سے چونکہ ان کا جو منہج ہے یہ صاحب اکرام ثاقب الاعتبار ہیں بس بات ختم ہو گئی اب ان کو رد کرنے میں کوئی دقت نہیں تو یہ منحت جو ہے اس کی حفاظت بہت ضروری ہے کیونکہ ایک مسئلے میں اگر آپ غلطی کر گئے ایک مسئلے میں اگر آپ منحص سے منحرف ہو گئے تو پورا دین کبھی کبھی ختم ہو جاتا ہے اگر کوئی جاوید گامدی دجال کی بات سن لے یہ حادث قابل حجت ہی نہیں ہے اس کے پاس دین کیا رہ گیا دین نہیں باقی رہا وہ ایک ہی بات ہے وہ کہتے ہیں کہ حادیث قابل حجت نہیں ہے ایک اصل ہے لیکن اس کے باوجود بہت سارے مسلمان اس کی بات کو سنتے ہیں اسے بڑا ذہین آدمی کے سمجھتے ہیں بہت بڑا فلسفی سمجھتے ہیں لیکن اس نے جو حدیثی کا انکار کر دیا تو ایسے لوگ جو ہے ایسے دچال اور کرداب لوگ جو ہے ہیں جو بڑی اجرت کے ساتھ حدیث کا انکار کر دیتے ہیں اس لیے ہمیں ہمیشہ جو ہے چپنہ رہنا چاہیے اور ایسے ججا جلا سے ہمیں بچنا چاہیے اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ورد فلم وخر جو بدا ل صلی اللہ یہ رد بھی ماتبہ رت بھی اخبار اس طریقے سے جو ہے انہوں نے متبادل حدیث کا رد کر دیا اسی طرح جو ہے بعض لوگ جو دجال کا انکار کرتے ہیں تو بادشاہ پیش کرتے ہیں ایک شبہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں دجال کا ذکر نہیں ہے جبکہ یہ غلط دعویٰ ہے قرآن کریم میں دجال کا ذکر ہے جیسا کہ قرآن کریم کی آیت ہے یوم بعض آیات ربک لا ينفع لم تكن آمنت من قبل او في خیران اس میں جو ہے جی ایمان اس وقت فائدہ نہیں دے گا جب بعض آیتیں نازل ہوں گی تو ان آیتوں میں اس آیت کی تصویر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تین چیز آئے گی تین علامتیں ظاہر ہوں گی تو ایمان کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا جیسا کہ ہم نے ابھی پڑھا کہ دجال کا خروج دابا کا خروج اور اسی طرح مغرب سے سورج طلبن کا خروج اس آیت میں واضح طور پر دجال کی طرف اشارہ ہے اس لیے جو یہ کہتے ہیں قرآن میں تجال کا نہیں یہ جھالت ہے بلکہ ایسے لوگ جو ہے جان بج کر ایسے بولتے ہیں اس کو پتا بھی ہے لیکن وہ جان بوجھ کر اس کو قرآن کو بھی نہیں مانتے اور نہ ہی احادیث کو مانگتے بات, بات ہی مان لیا جائے قرآن میں نہیں ہے تب بھی کافی ہے احادیث قابل حجیت لفظ قابل حجت ہے اس کے ایک لفظ کا انکار جو ہے وہ اللہ کا انکار ہے اللہ کے حکم کا انکار ہے اس لیے جو ہے اگر قرآن میں ذکر بھی نہیں ہو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں اسی طرح جو ہے بہت سارے لوگ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ دجال جو ہے اگر ہم اس کا یہ کریں گے تو یہ معتضلہ وغیرہ خوار کے عادت کا انکار کرتے ہیں کہ یہ انبیاء کے ساتھ ساتھ ہے اگر ہم دجال کے خوار کے عادت کو تسلیم کر لیں تو یہ گویا کہ ہم اس کو نبی مان رہے ہیں تو یہ ان کے غلط عقائد کی بنیاد پر ہے ایسا کچھ نہیں اس کے پاس جو خوارق ہے وہ اللہ رب العالمین اسے دے گا اور پھر اس سے جب چھین لگا تو وہ کچھ نہیں کر سکتا تو یہ جو ہے دجال کے سلسلے میں بار بات ہے شیخ شیخ النباز نے اس سلسلے میں یہ کہا کہ اما امر المسیح المریم جال فمر مریم و امر المسیح د ج امرحم ادہر و ادہ فل امرفیم فقیم حضرت فردیس علیہ السلام کا قیدہ کے رسول قیدہ اور دجال کا یہ عقیدہ یہ کیا ہے احادیث میں اس کے سلسلے میں باتیں واضح ہیں نہایت اور قطعی طور پر یہ دونوں سلیب ثابت ہیں وقد اجما على ذلك علماء الامه اور پوری امت کے علماء اس بات پر متفق ہیں و بینوا للناس ان المسيح نازل فی اخر زمان کہ وہ مسیح اخر زمانے میں نازل ہوں گے اسی طرح دجال آخری زمان میں نازل ہوگا وقد ثبات ذلك الاخبار اور اس سلسلے میں جو ہے اخبار متواتر تو یہ جو ہے ائمہ کے اخوال ہیں اہل علم کے اخوال ہیں کہ دجال کا فتنہ یہ یقینی ہے یہ بنی آدم میں سے ہوگا اور اس کا فتنہ بڑا بھیانک ہوگا اس کی علامتیں ہوں گی اس میں سے اس کا اس کی آنکھ جو ہے دائیں آنکھ وہ کانی ہوگی اسی طرح اس کی پیشانی پر دونوں آنکھ کے درمیان کافر لکھا ہوگا وہ چالیس دن میں پوری دنیا کا سیر کرے گا اور جو ہے لوگوں کو پورا کرے گا چالیس دن کے بعد جو ہے جو کہ ایک سال دو مہینے دو ہفتے کے برابر ہے اس کے بعد وہ فرسید کی ایک گھر لک کے مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ مل کر کے اس کا قتل کریں گے تو یہ تجارت کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس فٹنس سے محفوظ رکھے اور اس کو پہچاننے اگر وہ فتنہ آ جائے تو اس فتنے سے کو پہچاننے اور اس سے دور رہنے کی ہمیں توفیق دے اس طریقے سے ہم لوگوں نے اس دورے کے اندر حضرت مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول مہندی کا خروج اور اسی طرح دجال کے خروج کے بارے میں اور مہندی کے ظہور کے بارے میں جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ تھا وہ ہم نے احادیث قرآن کی آیتیں اور احادیث کی روشنی میں ہم نے پڑھا اور یہ اہل سنت والجماعت جماعت کا عقیدہ ہے جو ہم نے پڑھا اس ان عقائد کے خلاف کوئی بھی عقیدہ رکھنا یہ اہل سنت والجماعت کے مذہب سے خروج ہے ان کے مذہب کا انکار ہے اور جو اہل سنت و کے مذہب سے نکل جاتا ہے وہ اہل بدعات اور خرافات کے مذہب میں چلا جاتا ہے اور جس کے بعد اللہ کے نبی علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ سنت میں ایک ہی گروہ حق پر ہوگا باقی گروہ باطل پر ہوگا اور سب جہنم میں جائیں گے تو ان جہنمی گروہ میں وہ شامل ہو جاتا ہے اس لیے ہم ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا عقیدہ اہل سنت اور جماعت کے مذہب اور عقیدے کے مطابق بنائیں اور حدیث میں کتاب و سنت میں عقائد کو جس طرح رہنے کے لیے کہا گیا عقائد جس طرح ہونے چاہیے ان کے مطابق ہم اپنا عقیدہ بنائیں اور ان مسائل کو ہم پڑھتے رہیں بار بار سنتے رہیں تاکہ اس سلسلے میں ہمیں کوئی غلط فہمی نہ ہو کوئی دجال اور کداب آ کر ہمیں ان مسائل میں برا نہ کر سکنا تو اس طرح اس دورے یہ مسائل ختم ہو رہے ہیں انشاءاللہ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دچال کے فتنے سے ہمیں محفوظ رکھے اللہ رب العالمین ہمیں منہج سلف پر قائم اور دائم رکھے اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے ہمیں توحید و سنت پر عمل کرنے والا بنائے اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اللہ رب العالمین ہمارے علم میں اضافہ فرمائے اور اللہ رب العالمین ہمیں دین پر توحید پر کتاب و سنت پر ثابت قدم رکھے اخیر میں ہمارے شیخ مختلف شیخنا و سیدنا شیخ مختار احمد ندی حفر اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھ ناچیز پر انہوں نے اعتماد کیا اور مجھے اس دورے میں بطور محاذ انہوں نے دعوت دی حالانکہ یہ میرا پہلا تجربہ ہے میں نے اس طرح کبھی بھی کرس نہیں دیا ہے اس لیے بہت ساری غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی اور بھی ہیں میں جانتا ہوں آپ لوگ معذور سمجھیں گے اور شیخ نے مجھ پر اعتماد کیا اس کے لیے میں شیخ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں شیخ کی جو محنتیں ہیں اور منہج کے نشو شاد میں اس کے سب لوگ گواہ ہیں شیخ کی دعوت کا اثر پورے سعودی عرب کے جالیات سے لے کر ہندوستان پاکستان میں شیخ کی دعوت کا اثر ہے اور یہ جبیل کے لوگوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ شیخ جیسے لوگ ہیں جو آپ کی فکر کرتے ہیں آپ کی منہیج کی اصلاح کے لیے رات دن کوشش کرتے ہیں اس کے لیے سوچتے ہیں یہ بہت بڑی نعمت ہے ایک عالم کا وجود اگر وہ عالم ربانی ہے آپ کو آپ کو دین سکھا رہا تو اس سے بڑی نعمت کچھ نہیں آپ کے عقیدے کی اصلاح کر رہا آپ کے ایمان کی اصلاح کر رہا آپ کے دین کی اصلاح کر رہا اس سے بڑی نعمت اور کچھ نہیں آپ لوگ شیخ کی قدر کریں شیخ کے دروس کو سنیں اور شیخ دروس کے دروس کا اہتمام کریں اور اس کو آگے بڑھائیں لوگوں تک پہنچائیں اور شیخ کی قدر کریں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے شیخ کی حفاظت فرمائے ان کے علم میں اضافہ فرمائے ان کے ایمان کی حالت فرمائے اور ان کے ذریعے سے امت کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائے عامر یا رب بدعالمین بخوان الحمد للہ ہوگا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ محترم فرمائے دجال کے ختموں کا تذکرہ حادی سے سیاح کی روشنی میں آپ کے سامنے ابھی ہو رہا تھا آپ نے بات محسوس کی ہوگی عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آپ کے سامنے آیا مہدی علیہ السلام کا عیسیٰ علیہ السلام مہدی علیہ السلام باعث خیر ہیں ان کا تذکرہ بہت کم آپ لوگوں کے سامنے آیا لیکن دجال جو ایک فتنا ہے اس کا تذکر سب سے زیادہ ہوا کیوں ہوا اس لیے کہ فتنوں سے بچنا ہر انسان کی ہر انسان کی ذمہ داری ہے فتنے بہت سارے لوگ یہ پہچان باتے ہیں اور یہ درجال کے فتنا سب سے بڑا فتنا ہے جیسا کہ حدیثوں کے اندر اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی سراحت کے ساتھ حدیثیں آئی ہوئی ہیں کہ سب سے بڑا فتنا جو ہے وہ دجال کا ہے, کیوں ہے؟ اس لیے کہ دجال شرک کی طرف لوگوں کو بلائے گا اپنے آپ کو رب کہے گا اس کے ماننے والے اس کو رب مانیں گے اللہ کو چھوڑ کر کے اس پر ایمان لائیں گے اور شرک بھی بہت بڑا فتنہ ہے اس لیے دجال کا فتنہ پوری کائنات میں سب سے بڑا فتنہ ہوگا تو وہ لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف بڑائے گا اپنے آپ کو رب کہے گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے پاس بہت ساری طاقتیں بھی ہوں گی لیکن یہ ساری طاقتیں آزمائش کے لیے ہوں گی وہ بہت کمزور ہوگا بہت معمولی انسان ہوگا بہت سارے وایو اس کے اندر ہوں گے وہ اپنے سارے وایو کو بھی ختم نہیں کر پائے گا جسے اندازہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی آزمائش کے لیے اتنی ساری طاقتیں دجام کو عطا کرے گا دجال کے تعلق سے آپ نے بہت ساری باتیں سنی اور اہل علم کے فطرے اور ان کے احوال آپ نے سماج فرمائے اس پر اجماع ہے دجال کے خروج پر قرآن میں بھی اس کی طرف اشارہ موجود ہے اور حدیثیں تو اس کے تعلق سے بدواتے موجود ہیں عیشا اور مہدی علیہ السلام زیادہ حدیثیں دجال کے فتنے پر ہیں کیونکہ عیسا علیہ السلام مہدی علیہ السلام جیسا کرنے کہا باعث خیر ہے وہ باعث برکت ہیں لیکن یہ دنیا کے اندر گمراہی اور شرک اور فتنے کے پھیلانے کا ذریعہ ہوگا اس لیے سب سے زیادہ اس پر حدیثیں موجود ہیں اسے معلوم ہوتا ہے کہ جہاں ہمیں معروف کی دعوت دینا ہے وہیں हमें لوگوں کو منکر سے اور شر लोगों को لوگوں کو بچانا ہے شرف معروف کی دعوت دے دینا یہ انسان کے لیے کافی نہیں ہے اسے نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ شرط کیا ہے اور انکر کیا ہے بہت سارے لوگ نہیں سمجھ پاتے اس لیے معروف کے ساتھ ساتھ انکر سے بھی لوگوں کو روکنا ضروری ہے یہ امت کی پہچان ہے یاد ہونا پھر معروف ہی لینا ہو ڈال من کر معروف کا حکم دیتے ہیں لوگوں کو انکر سے ہیں سب سے اور یہ سب سے بڑا فتنا دجال کا فتنا اس لیے اس کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا ہمارے اور آپ کے لیے بے حد ضروری ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو اس فتنے سے بچا سکیں اپنے آپ کی حفاظت کر سکیں جتنے بھی فتنے ہوں یہ تو بڑا دجال ہوگا جو قیام سے پہلے آئے گا اس سے پہلے آج بھی اس وقت بھی ہر میں دجال رہے جو بھی جہانند کی طرف بلائے شل کی طرف بلائے اپنی عبادت کی طرف بلائے اپنے بنائے ہوئے اصول اور منحص کی طرف بنائے بلائے, بلائے حق اور باطل کو گڑبڑ کر دے اور باطل پر حق کا خلاف چڑھا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرے آپ سمجھ جائیں کہ وہ بھی دجال ہے چاہے وہ برتن کو دجال مانے نہ مانے کیونکہ دجال کا مانا مطلب یہی ہوتا ہے دجال کے پاس بہت ساری اچھی چیزیں ہوں گی پانی ہوگا جنت ہوگی اس کے حکم سے ہوائیں چلیں گی اس کے حکم سے بارش ہوگی اس کے حکم سے زمین سے فصلیں اگیں گی بہت ساری طاقت اس کے پاس ہوگی بہت ساری اچھی چیز اس کے پاس ہوگی یہی ساری چیزیں دیکھ کر کے لوگ हो ہو جائیں گے آج पाई چیز پائی جاتی ہے بہت اچھی زبان ہے ان کی بہت اچھی ان کی زبان میں تاثیر ہے بہت بہترین بولتے ہیں وہ اور جو ہے قرآن مدیش کا نام لیتے ہیں ان کی زبان بڑی مٹھاس ہے بہت شیرینی ہے ان کی زبان میں بہت ساری باتیں بیان کی جاتی ہے اور یہ باتیں لوگوں کو حق سے پھیرنے کا ذریعہ لوگ مان لیتے ہیں کہ بہت اچھی زبان ان کے پاس ہے بہت ان کی زبان کے اندر بہت تاثیر ہے یہ ساری چیزوں کو بہانہ بنا کر کے انسان کیا کرتا ہے حق کا انکار کر دیتا ہے باطل کو قبول کر لیتا ہے یہ میرے بھائیوں کے بہانے نہیں ہے یہ اصل یہ ہے کہ دعوت کیا دی جا رہی ہے وہ کسی لوگوں کو بلا رہا ہے وہ اور کیا اس کا مناظ ہے کیا اس کا عقیدہ یہ جاننا ہمارے لیے بےحد ضروری ہے بہت ضروری ہے یہ آپ نے حدیث کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دچاؤ کے پاس نہ جانا مومن جائے گا اپنے ایمان کو بیچ کر کے چلا آئے گا کافی ہو جائے گا اس کے اوپر ایمان لے آئے گا اس لیے ایمان کی منحج کی عقیدے کی حفاظت بہت ضروری ہے ہمیں نہ سمجھے کہ ہم بہت پکے ہو چکے ہیں بہت ہمارا عقیدہ پختہ ہو چکا ہے اور اس طریقے سے ہمارا منہج پختہ ہو چکا ہے اس لیے ہم جس کی بھی سننا چاہیں جس کی بھی سن سکتے ہیں اور ہم ہمیں معلوم ہو گیا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے لہٰذا سب کا ہم سن, سنیں گے اور ہم خود فیصلہ کریں گے کیا انسان کیا وہ آدمی آپ کے عقیدے اور منہج میں ڈال دیں کیا شبہ پیدا کر دے اور شبہ کی بنا پر آپ عقیدے اور منہج کا سودا کر بیٹھے اس لیے وہ ضروری ہے ایمان اور اپنے عقیدے کی حفاظت کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی دولت یہی ہے ایمان اور عقیدہ اور بنہج جسے بڑی کوئی دولت اسلام کے اندر نہیں ہے وہ سب سے مالدار لوگ ہیں جن کے پاس منہج اور توحید اور خالص اسلام موجود ہے ان سے بڑا کوئی مالدار کوئی دولت منف دنیا کے اندر نہیں ہے اس لیے اس کی حفاظت کرنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے یہ یعنی نہ کہ ہم تو سب کچھ جانتے ہیں جا کر کے سنتے ہیں ان کو کیا فراق کیا ہوگا سن ہی لیتے نہیں یہ ورنما کا کام ہے جو ان پر کریں گے ان کی باتوں کو سنیں گے ایسے لوگوں کتابیں پڑھنا ایسے لوگوں کی دروس سننا ایسے لوگوں کے پروگرام میں جانا یہ آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے ان لوگوں کے لیے جو راشد فلیل میں ہیں جو جانتے ہیں کہ حق کیا ہے بادل کیا ہے تمیز کر سکیں کرتے ہیں اور ان کا ان پر رت کرے ان کے لیے ہی ہے ہنستے حسن وسی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ اصل ان کے شاگرد تھے کئی سال تک ان کی شاگردی اختیار کی حسن بصیر رحمۃ اللہ علیہ سید الطاعین کہا جاتا ان حسن بصیر رحمۃ اللہ علیہ کو کئی سال تک ان سے حاصل کیا اور جب یہ مسئلہ آیا کہ بڑے گناہ کا پرتقیب کی کیا ہوگا تو جو اہل سنت الجماعت اور, اور اہل سنت الجماعت سے براد شیخ نے بار بار جو لفظ استعمال کیا اور ہم بھی کرتے ہیں اس سے براد اہل سنت الجماعت سے سلفی لوگ ہیں جو قرآن و حدیث کو صلی سعلیم کے فہم کے مطابق سمجھتے ہیں آج ہمارے ملک کے اندر جو لوگ دعویٰ کرتے وہ لوگ مراد نہیں ہے اہل سنت الجماع سے اس لیے دھوکے مت رہیے گا کہ علیہ سنت الجماعت جب استعمال کیا جاتا ہے تو ہم بھی وہی ہیں لہٰذا ہمارا بھی عقیدہ اور مناسب نہیں عل سنت الجماع سے مراد ہوئے ہیں جو سلم صالحین صحابہ تعمیر طگے تعبین کے عقیدہ اور بناس پرائیں کیا ان کا عقیدہ ہے بڑے گناہوں کا مرتخب دنیا کے اندر مسلمان کے حکم میں ہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے جنت میں داخل کر دے معاف کر دے اور اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے معاف نہ کرے لیکن اگر اس نے شرک نہیں کیا ہوگا تو گناہ اللہ تعالیٰ سزا دے گا وہ سزا پانے کے بعد ایک دن ضرور جنت کے اندر وہ آئے گا یہ ہمارا عقیدہ ہے یہ شب صالح کا صحابہ کا عقیدہ ہے حسن وسی رحمۃ اللہ نے سقیدے کو بیان کیا تو اس نے کہا واصل بنتا نے کہ نہیں وہ منزلہ بہن منزل تین ہوگا دنیا میں نہ مسلمان ہوگا نہ کافر ہوگا دونوں کے درمیان میں رہے گا وہ نہ اسے مسلمان کہیں گے نہ اسے کافر کہیں گے اور جامنا آخرت میں وہ ہمیشہ میں جانب کے اندر رہے گا تو حتح احسن مسیح نے کیا بنوایا واصل واصل ہمیں چھوڑ کر کے چلیں گے اسی وقت سے ان کا نام موتضلا پڑ گیا مختضرہ کہتے ہیں احتجاج سے ہے الگ ہو جانا تو حس حسن بصیر رحمتہ اللہ نے فرمایا کہ وہ مجھ سے الگ ہو گئے ہماری بدلس چھوڑ دی انہوں نے ہمارا عقیدہ چھوڑ دیا انہوں نے ایک نیا عقیدہ کر لیا کون سا عقیدہ کہ دنیا میں نہ اسے مسلمان کہیں گے نہ کافر کہیں گے اور آخرت میں ہمیشہ ہمیں جہنب کے اندر رہے گا خوارش کیا کہتے ہیں خوارش کہتے ہیں کہ دنیا میں بھی کافر ہے وہ اور آخرت کے اندر بھی ہمیشہ ہمیں جہانب کے اندر رہے گا بڑے گناہوں کے مرتکب کرنے والے کے تعلق سے حسط حسن بصری کے شاگرد ہیں کئی سالوں تک ان سے علم حاصل کیا ہے. سعید الجابر حسن بصری رحمت اللہ علیہ ان کا شاگرد کا حال یہ ہے تو ہم دو چار دس سن لیں کچھ کتابیں پڑھ لیں اور کچھ دور علمیہ میں شریک ہو جائیں اور یہ سمجھیں کہ ہم تو بہت پختہ ہوگئے ہم پکے علحدیث ہوگئے پکے سلفی ہوگئے ہمارے ایمان کا کوئی خطرہ نہیں ہمارے منہ کا کوئی خطرہ نہیں ابن عدی گڑک فرماتے ہیں میں نے تیس صحابہ سے ملاقات کی کل حکم کام نفاف ہوں سب کے سب کو اپنے نفاق پر خواہ ہوا کرتا تھا تیس صاحب کے سے ہماری ملاقات ہوئی سب کو اپنے ایمام کے بارے میں نفاق کا خوف ہوتا تھا کیونکہ ہمارے نفاق ایمان کے اندر نفاق تو نہیں ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم پکے سچے منحجی ہیں پکے سچے ساری چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی یہ چیز نہیں ہونا چاہیے اس لیے ایسے ہی کتابیں پڑھیں ایسے علماء سے رابطے میں رہیں جو علماء آپ کو صحیح باتیں کتاب و سنت اور سلم سالم کی عقید اور منہج کی باتیں آپ کو بتاتے ہیں اسی لیے اللہ کے سن کہا کہ ان سے دور رہنا اس کے پاس مت جانا ایمان جانچنے کے لیے آج تو ہم بہت سارے لوگ ہیں چند پیسوں کے بعد اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں کرسی کے لیے منسب کے لیے اور اس طریقے سے مال دولت کے لیے اپنا مناظر اپنا ایمان اور اپنا عقیدہ سب کچھ بیچ دیتے ہیں کتنے بڑے بڑے عرما پرانے زمانے میں بھی آج بھی ایسے پائے جاتے ہیں صحیح عقیدے کے یہاں ملتے لیکن لوگوں کے ساتھ ایسے لوگوں کے ساتھ اپنا بیٹھنا شروع کر دیا اور وہ لوگوں نے کیا کیا اپنا عقیدہ اور اپنا مناظر دیا ایسے بہت سارے لوگوں تاریخ کے اندر موجود ہیں اور آج بھی پائی جاتی ہیں ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں اس لیے میرے بھائیوں جو بڑھا جماعت ان کے ساتھ رہیے اور ان کے ساتھ اٹھیے بیٹھیے اور انہی کہہ سکوں کہ کی فتنوں کا دور ہے یہ ان سنت کے فتنے ہیں صحابہ کی جو ہے تنقید کے فتنے ہیں کتنے سارے فتنے آج دنیا کے اندر سبق اٹھا کر کے بول رہے ہیں ان سارے فتنوں میں اگر آپ آپ کو بچا سکتے ہیں تو جب تک علماء کے رہنما میں نہیں رہیں گے جو صحیح علما ہیں اور کتاب و سنت کو سرب صنع کے عقید و فہم کے مطابق سمجھنے والے ہیں اس وقت تک اپنے آپ کو اس فطروں سے نہیں بچا سکیں گے بڑے بڑے عالم مدینہ کے فارغ ہیں اور اس طریقے سے اور مدرسوں کے فارغ ہیں بڑے بڑے القاب ان کے پاس ہیں لیکن انہوں نے اپنے منحج اور اپنے عقیدے کے خاتم نہیں کر سکے ہو اس لیے کبھی اس دھوکے میں نہ رہیے کہ ہمارے پاس بہت مختلف بہت ہے ہمارے پاس بہت مختلف عقیدہ ہے لہذا ہم جو کچھ بھی سنیں گے ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا یہ سب سمجھنا یہ غلط ہے یہ یہ سلب صالین کاتیدہ انہاج نہیں ہے آپ جو ہے اے, یہ ان لوگوں کے لیے جو علماء ہیں جو ان پر رد کریں گے اور ان کی خامیوں ان کے گنا اور غلطیوں کو بیان کریں گے لوگوں کے سامنے ان کے لیے ہے یہ ساری چیزیں وہ ان کے لیے وہ, وہ ان کا کام ہے یہ آپ کا کام نہیں ہے آپ کا علم حاصل کرنا ہے اور ایسے علماء سے جڑ کر کے رہنا ہے جو آپ کو صحیح باتیں بتائیں تو دلچال کے فتنے کے تعلق سے وہ ساری آپ نے حدیثیں سنی اور اس طریقے سے آپ نے سنا کہ بڑے بڑے نام ہیں ابو اللہ مودودی صاحب علامہ رشید رضا صاحب محمد عہدہ اور اس طریقے سے خوارج جہمیہ متضلاع اور رواقف جو شیعہ ان کا بھی عقیدہ یہ ہے انہوں نے بھی دجال کا انکار کیا ہے کا دجال نام کی کوئی چیز نہیں ہے سب افسانہ ہے شید احمد خان مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے بانی ہیں وہ انہوں نے اس کا انکار کر دیا جنت کا بھی انکار کر دیا انہوں کا بھی انکار کر دیا فرشتوں کا انکار کر دیا شیطان کا انکار کر دیا بہت ساری چیزوں کا انکار کر دیا انہوں نے کیا ان کے پاس علم کی کمی تھی کیا ان کے پاس عقل کی کمی تھی کچھ کمی نہیں تھی ان کے پاس لیکن مناج نہیں تھا ان کے پاس ان کے پاس عقیدہ صحیح نہیں تھا اس لیے انہوں نے یہ ان ساری باتیں کی خدمت کی ہے دیا یونیورسٹی لیکن آج وہاں سے پیدا ہو رہے ہیں وہاں سے کا انکار کر دیا فرشتوں کو انکار کر دیا شیطان کا انکار کر دیا ساری چیزوں کا انکار کیا انہوں نے اور وہاں سے جو بھی نکلتا ہے عام طور پر اسی عقیدوں سے مناج کے لوگ وہاں سے نکلتے ہیں دنیاوی لحاظ سے یقیناً بڑی خدمات ہیں اس کی اس یونیورسٹی کی کوئی اس کا انکار نہیں کرتا ہے لیکن دین اور منہج کے لحاظ سے بہت سارے مفاسی دماغ سے بہت ساری بدائیوں کا مرکز ہے بہت سارے جو ہے غلط عقیدے اور منحج انہیں سے آج پوری دنیا کے اندر بتائے جا رہے ہیں خاص طور پر ہندوستان کے اندر تو کہنے کا مقصد کی یہ کبھی اپنے عقل پر اور اپنے دماغ پر کبھی ناز نہ کرنا ہمارے پاس تو سب کچھ ہے ہمارے پاس یہ مناج ہے ہمارے پاس اتنا پختہ علم ہے میرے بھائیو یہ چیز آپ کے بچانے کے لیے کافی نہیں ہوگی اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں مولا مولانا مبودی صاحب کا اپنی نام سنا. انہوں نے دجال انکار کر دیا دجال نام کی کوئی چیز خرافات افسان آئی اتنے سال گزر گئے آج تک دجال نہیں آیا کس جزیرے کے اندر بند ہے ہمیں وہ نزیرہ آج تک نظر نہیں آیا کہاں بند رہے وہ دنیا کی ترقی کر چکی ہے کہاں بند ہے وہ اور جو ہے یہ ہمیں تک آج تک نظر نہیں آیا یہاں تک ساری باتیں انہوں نے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹاپ سے تو یہ معاملہ بہت گمبھیر ہے عقیدے کا معاملہ ہے یہ کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں کہی ہے یہ عقیدے کا مسئلہ ہے اللہ رب المین نے قرآن کریم اس کے اشارہ بھی کیا ہے اور اگر اور اگر نہ بھی قرآن کے اندر ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہی حدیث بھی وہی ہے دوسری قسم وہی کی اس کے اندر اللہ کے سول نے جان کر دیا ہے حالانکہ قرآن اسکیت میں اشارہ کیا گیا ہے جیسا کہ جو عائد ہے حل ان غرور تخمگا اویا کے ارب اویات کے بعد ربی یومیات کی بادت ربلا امام وبصن امام وقن احمد اور قصبت امام خیر النتر ان نام و تضرون سے بل عام کیا ہے اس عائد کی تفسیر عماروی نے فرمایا کہ تین اشانے ضائع ہو جائیں گی توبہ کے دروازہ بند ہو جائے گا اور اس عاہد کریمہ کی آپ نے تلاوت کی اور نے حدیث سنائے کو تین نشانیاں دجال کا نکلنا اور سورج کا مغرب سے دلو ہونا اور دبا چوبائے کا نکلنا یہ تینوں جب نکل جائیں گے تو دروازہ توبے کا بند ہو جائے گا توبہ کا دروازہ اس وقت, وقت کھلا رہے گا تو اس شاید کی تفسیر ہمارے بھی نے فرمائی ہے ایسے ہی اللہ رب العلن قرآن کریم میں عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق فرمایا اور امن کتاب اللہ علیہ المنا بھی قبل موت ہی کہ ہرتے عیصا علیہ السلام کی, کی موت سے پہلے سارے اہل کتاب ان پر ہی لائیں گے اس سے عقیدہ ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت نہیں ہوئی ہے علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پر زندہ اٹھا لیا قبلہ متی اللہ نے فرمایا کہ ان کی موت سے پہلے سارے اہل کتابوں پر ایمان آئیں گے اور عیساء علیہ السلام کی موت ابھی نہیں ہوئی ہے آئیں گے دنیا کے اندر دنیا میں چالیس سال تک رہیں گے آپ نے ساری حدیثیں عیسی السلام کے تعلق سے پڑھی ہیں تو اور عیسیٰ علیہ السلام ہی تجزال کا قتل کریں گے لہٰذا عیسا علیہ السلام کا ذکر آ گیا تو ضمن تجزال کا بھی گویا کا ذکر آ گیا اور اس پر اجماع ہے تمام صحابہ کا یہ جو خوارج اور متضلاع بعد میں پیدا ہوئے اجمع اسے پہلے واقع ہو چکا ہے اس لیے اجماع واقع ہو جانے کے بعد اگر کوئی قول لے کر کے آئے اس فور کا کوئی اعتماد نہیں ہوتا ہے اجما جو بہترین صدیاں گزر چکی ہیں صحابہ تارئین مزارہ کا دور تو گزر چکا ہے سب کا اس بات پر اجماع ہو چکا ہے کہ دجال آئے گا انسانوں میں سے ہوگا اس کی ساری نشانیاں بیان کی گئی آنکھیں اس کی جو ہے ایک آنکھ آنکھ کا کانا ہوگا اس کے جو پاؤں ہوں گے ٹیڑھے ہوں گے پستہ قط کا ہوگا وہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہوگی گمریالے اس کے بال ہوں گے نوجوان ہوگا یہ ساری نشانیاں حدیثوں کے اندر بیان کی گئی ہیں اس پر باقاعدہ امت کا سلب شارین کا اس بات پر اجماع ہے اور اجماع کا انکار بہت بڑا جرم ہوتا ہے اجماع بہت معتبر دلیل ہوتی ہے وہ ٹھوس دلیل ہوتی ہے جماعت بہت ٹھوس دلیل ہوتی ہے اجما جیسے قرآن اور حدیث دلیل ہے بھی اسی طریقے سے اسی مضبوطی کے ساتھ اجما بھی ایک دلیل ہوتی ہے اس لیے اجماع جو ثابت ہو اس اجماع کا انکار کرنا بھی علماء نے کفر قرار دیا ہے اجماع کا انکار کرنا کفر ہو جاتا ہے جو اجماع ثابت شدہ ہو صحابہ تابعین کا جس پر اجماع ہو اس اجماع کا انکار کرنا بھی کفر ہوتا ہے تو اس وقت باقاعدہ اجما ہے لیکن کوئی انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی بڑی تسارت کے ساتھ جو چیز ان کے دماغ دنیا کا انکار کر دیا مغ نے جو چیزیں غیر سے متعلق ہیں اس کے اندر دو اصول ہے تسلیم اور تصدیق ہم نے تسلیم کر لیا تصدیق کیا کہ ہمارے بل جو فرمائے اور برہا خیصلہ چاہے وہ اس کے اندر کوئی شک اور شبے والی بات نہیں ہے شادی کے مزدور ہیں علی اکمر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بار سے نکلا ہوا ہے ایک ایک لفظ صحیح ہے شرط یہ ہے کہ وہ صحیح حدیث سے اس کا ثبوت ہو لہذا اگر یہ منہج ہمارا ہوگا یہ ہمارا عقیدہ ہوگا جو بھی باتیں ادیش سے آئیں گی ساری باتیں لے آئیں گے ساری باتوں کو مان لیں گے لیکن اگر یہ منہج نہیں ہوگا کہ عقل کے مطابق ہوگی تب مانیں گے اگر ہماری عقل انکار کر دے گی تو ہم نہیں مانیں گے تو ایسی صورت میں انسان کو جب اس کو ایسی حدیث ملے گی جو اس کے عقل کے خلاف ہوگی تو اس حدیث کا انکار کر دے گا اس نے انکار کر دیا ایک اصول بنا لیا کہ آہات جو, جو چند حدیثوں سے جو صحابہ سے حدیثیں مروی ہوں گی ہم ان کو عقیدے میں نہیں لیں گے اس کا انکار کر دیا انہوں نے یہ ایک مناج بنا کر کے ایک اصول بنا کر کے ایسی اصل بنایا کہ ہماری عقل کے جو خلاف ہوگی ہم اس کو نہیں لیں گے یعنی عقل بڑی ہے یا قرآن بڑا ہے حدیث بڑی ہے سوچنے کی بات اللہ کا سب کا خالق ہے عقل کا پیدا کرنے والا اس اللہ عالمین نے وہی کے ذریعے سے نبی کو بتایا ان کو اپنی عقل کی بات جو ہے وہ تو معتبر ہے ان کے یہاں اپنی عقل کی بات جو کرے لیکن نبی اگر کوئی بات کرے قرآن حدیث کے اندر کوئی بات آ جائے اس بات کا انکار کر دیتے ہیں اپنی عقل کو گویا کہ قرآن حدیث سے بڑا مانتے ہیں تو میرے بھائی گبراہی ہے بہت بڑی گبراہ اقل اللہ نبی سے دیا ہے کہ قرآن سلنت کو ہم سمجھیں قرآن و سنت پر غور کریں قرآن و سنت کے اطار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل نہیں دیا ہے اور عقل محدود ہوتی ہے عقل کا جو دائرہ تنگ ہے عقل محدود ہے عقل اتنی وسیع نہیں ہے کہ آپ عقل کے اندر ساری چیزیں سما جائیں بہت ساری باتیں دنیا کی بھی ہماری عقل کے اندر نہیں آتی لیکن انسان کو مانتا ہے اور سب کی عقلیں مختلف ہیں ہر انسان کی عقل مختلف ہے گاؤں دیہات میں رہنے والے کی عقل مختلف ہے عورت کی عقل مختلف ہے پڑھے لکھے انسان کی عقل مختلف ہے شہر میں رہنے والے کی عقل مختلف ہے کس عقل کو ہم یہ بنائیں گے اگر آپ عقلی کو معیار بنا رہے ہیں کس آدمی کے کس عقل کو معیار بنائیں گے آپ کس کو آپ نمونہ بنائیں گے یہ سب کی عقلیں مختلف ہے لیکن حدیث مختلف نہیں ہوتی ہے وہی مختلف نہیں ہوتی ہے قرآن مختلف نہیں ہوتا ہے انسان کی عقلیں مختلف ہوتی ہیں اس لیے عقل کبھی معیار نہیں رہی ہے عقل کو اللہ نے اس لیے دیا ہے تاکہ ہم نشیت حاصل کریں آیات پر غور کریں حدیثوں پر غور کریں اور حدیثوں سے مسائل مستمت کریں اور ان پر اور یقین ہمارا ہو اسی اللہ حبرام نے ہم کو عقل دیا ہے اس لیے عقل کا ایک محدود ہے اس سے زیادہ عقل کام نہیں کر سکتی ہے مغیبات کی چیزیں عقل کے اندر نہیں آ سکتی ہیں کیا مجھ سے متعلق چیزیں بیان کی گئی عقل کے اندر نہیں آتی لیکن اس کو تسلیم کرنا ہے اس کو تصدیق کرنا ہے آپ دیکھتے آپ کے پاس موبائل ہوتا ہے موبائل اگر فلائٹ پور پہ جاتے ہیں موبائل کام کرنا بند کر دیتا ہے جہاز بی کے موبائل کام کرنا بند کر دیتا ہے ایسی عقل ہوتی انسان کی محدود ہے انسان کی عقل ہمیشہ نہیں چلتی ساری باتیں انسان کی عقل کے اندر نہیں سنال سکتی ہیں اس لیے عقل میں آئے نہ آئے ہمیں سب سے بڑی عقلمندی یہ ہے سب سے بڑی عقل یہ ہے کہ کتاب اللہ اور سبیت رسول کو پر کی مان اور اس کو سمجھنا اس سے بڑی کوئی عقل نہیں ہے اس سے بڑی کوئی دید داری نہیں ہے اس سے بڑی کوئی سوجھ بوجھ نہیں, نہیں ہے اس سے بڑی کوئی حکمت نہیں دنیا کے اندر یہ قرآن و حدیث کو سمجھ لینا یہی سب سے بڑی عقل مندی سب سے بڑا عقل یہی ہے وہ سب سے بڑا مند ہے جو انکار کر دے حدیثوں کا اور عقیدوں کا وہ عقل مند نہیں ہے دنیا اسے عقل لیکن حقیقت بھی ہے قرآن حدیث کی روشنی میں ایسا انسان عقل مند نہیں ہے اقل مند وہ ہوگا جو قرآن و سنت پر صحیح معنوں میں عمل کرنے والا اور اس پر ایمان لانے والا اور اس کو صحیح معنوں میں سمجھنے والا وہی عقل مند ہوگا وہی ارباب ہوگا کیونکہ اللہ رامی نے قرآن و حدیث کو اسی لیے بھیجا اس پر عمل کرنے کے لیے قرآن و حدیث کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے جو عقل کو جو محال ہو ہاں انسان حیرت کے اندر پڑھ سکتا ہے لیکن کوئی محاور چیز ایسی نہیں بیان کی گئی جو قرآن و حدیث کے اندر کوئی محال چیز جو نہ واقع ہونے والی ہو ایسا نہیں ہو سکتا ہے اگرچہ ہماری عقل کے اندر چیز نہ آئے جیسا کہ رحمت اللہ نے بات بیان کی ہے تو میرے بھائی عقل کی بنیاد پر ان ساری چیزوں کا انکار کر دینا یہ دینداری نہیں تخواہ نہیں ہے لہذا اپنی عقلوں کو ہم قرآن و حدیث کے بنائیں اور اپنی اکلوں کو ان کے معنی بنائیں جو بھی بات حدیث سے صحیح سے مل جائے سرب صارین کے فہر کے لیے ضروری ہے کہ سلم سالم کے فہم کے مطابق اس کی تفسیر ہونی چاہیے اور نہ آج قرآن و حدیث کی تفسیر جو اہل باطل بیدا تھے اپنے مزاج اور اپنے مزید مناظ کے مطابق کرتے ہیں اور یہ بھی ہماری دعوت کا اہل حدیثوں کی دعوت کا نتیجہ ہے پہلے جو اہل بیدا تھے کوئی دلیل نہیں دیتے تھے ان کے علماء نے بیان کر دیا پیرو و نے بیان کر دیا لیکن جب سے دعوت جو دعوت ہے اہل حدیث کی کتاب اللہ اور صنعت رسول کو صلیف سالم کے فہم کے مطابق اب وہ لوگ مجبور ہو گئے ہیں کہ ہر مسئلے کی دلیل قرآن و حدیث سے بھی دینا شروع लेकिन पुरान हदीज से देते तो हैं दरील लेकिन उसका माना गलत बयान करके देते हैं लिहाजा इस पर भी हमको मतलब रहने की जरूरत है कि हर पुरानो हदीस का नाम सुनने वाले की आप ये ना समझे कि वो सच्चा है और पुराना हदीस का सही माना बयान करने वाला है ये आप ना समझें قرآن و حدیث کا غلط معنی بیان کرنے والوں کی کثرت زیادہ ہے وہ مجبوری ہے قرآن و حدیث کا نام لینا اس قرآن و حدیث کے نام پر اپنی فکر کو اور اپنی عقل کو اور اپنی غلط تعویر کو لوگوں کے درمیان راج کرنے والے ہیں لہذا اس پر بھی ہم کو خود رہنے کی ضرورت ہے کہ آج قرآن و حدیث کا غلط معنی اور یہ ہمیشہ سے اہل باطل کا یہ سب سے بڑا ہتھیار رہا ہے قرآن و حدیث کا نام لے کر کے اس کی غلط تعویل کرنا اس کا غلط معنی بیان کرنا اس کا جو ہے غلط لوگوں کے سامنے غلط تشریح کرنا تو اس پر بھی ہمیں توجہ اور متنبہ رہنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو دورے میں منعقد ہوا آپ تمام آزاد کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ دو دنوں تک آپ لوگوں نے شرکت فرمائی اللہ تعالی علم کے اندر فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام فتنوں سے اور جو بھی دنیا کے اندر فطرے ہیں ہر فتنوں سے اللہ رب العمین ہم سب کو محفوظ رکھے دعوت سینٹر کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے دورہ کرنے کی دی اللہ تعالیٰ سعودی عرب کی اور کی حفاظت فرمائے اس ہمارے شیخ محترم تشریف لائے ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ وہ تشریف لائے اور اس طریقے سے کتاب اللہ صرف رسول کی روشنی میں ہمارے سامنے سقید اور کو واضح کیا ایسے ہمارے جو مطابین ہیں ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی محنتوں سے الحمد للہ سلینک ہمارا یہ پرام ہوتا ہے ہر طرح کے دعاؤں میں پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے رسک میں برقرہ فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے حفاظ فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو ہم کو سب کو اللہ اقبال منہجر صدف پر قائم رکھے اور دائن رکھے اور اللہ اقبال ہم سب کی اسی پر فرمائے اور خواتین کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ خواتین بھی الحمدللہ اللہ اللہ کے دراتی ہیں اور ایک بات تو شاید یہاں پر نہیں آئی ہے وہ یہ ہے کہ دجال کے جو پیروکار ہوں گے ان میں زیادہ یہودی ہوں گے اتراک ہوں گے ترکیہ کے لوگ سب سے زیادہ جہاں شیخ ہوتا ہے جن ملکوں کے اندر وہاں بھی ہے وہاں بھی بہت زیادہ شیخ لوگ ہوں گے ایسے ہی دیہات کے لوگ ہوں گے اور عورتیں ہوں گی اور غیر ارب کے لوگ ہوں گے یہ بھی حدیثوں کے بیان کیا گیا ہے کہ عورتیں بھی بہت زیادہ دجال کی کیا کریں گی کی؟ تباہ کریں گی اس کی پہلو کریں گی اس لیے عورتوں کو بھی علم حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ وہ خود اپنی حفاظت کر سکے اپنے بچوں کی حفاظت کر سکے غیر عرب ہوں گے کیونکہ جو عرب جو لوگ ہوں گے وہ زیادہ درجال کی فطرے میں نہیں آئیں گے کہ اللہ کی سن کہہ دی سکے اور سب سے بڑا جو قبیلہ ہوگا جو دجال کے خلاف سب سے زیادہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کرے گا وہ بروترین کا قبیلہ ہوگا اللہ کے سرخیتی سے بات آئے گا اور بنو تبھی میری سے محمد اللہ رحمۃ اللہ علیہ اسی طبیلے سے کا تعلق تھا محمد اللہ رحمۃ اللہ جہاں جہاں جس سے ہم لوگ وہاں کہتے ہیں جی ہاں بھی کہتے ہیں انہی سے وحابی کہا جاتا ہے الحمد للہ یہ ہمارے لیے شرب کی بات ہے وہ مانے ہوتے اللہ والا. اللہ والا دشمن ہمارے لیے اللہ والے ہونے کی روایتی دیتا ہے تو الحمد تو ان کی وہ اسی طبیلے کے ہے محمد اللہ علیہ سبھی ایک لوگ سب سے زیادہ سخت ہوں گے اس کے خلاف تجار کے خلاف تو اربوں کے اندر زیادہ فطرہ نہیں ہوگا یہ فطرہ کہاں ہوگا آپ دیکھیں ایران وہاں سے نکلے گا ہی ہے. اس علاقے میں جو اجم کا علاقہ ہے یہودی جو لوگ ہیں اور دنیا میں سب سے زیادہ یہودی اسرائیل کے بعد ایران ہی کہ سب سے زیادہ جیسا کہ شہر نے باتیں بتائی ہیں سب سے زیادہ یہودی وہیں پر ہے تو وہ سب اس کی تباہ کریں گے اس کی پیروی کریں گے اس پر ایمان لائیں گے تو اجم کے لوگ ہوں گے اور اس طریقے سے عورتیں ہوں گی اور یہودی ہوں گے یہ سارے لوگ اس کے اوپر ایمان لے کر کے گے اس کے اوپر دجال کے اوپر ارب کے لوگ بہت کم اس کے پر ایمان لے کر کے آئیں گے یہ عربوں کی خصوصیت ہے ڈاکٹر ارار صاحب سے چلے گی دنیا سے عربوں کو کوستے کوستے عربوں کو جو ہے کوستے کوستے عربوں کو برا بناتے بناتے صوفیت اور فرولیت اور وسط وجود کی عقیدے کی طرف دعوت دیتے دیتے خارجیت لوگوں کو بلاتے بلاتے دنیا سے چلے گے آج ہمارے بہت سارے لوگ ہیں جو ڈاکٹر ارار صاحب کی تفصیل بہت سنتے ہیں اور سے پوری تفصیل سوائے عقل پرستی کے کچھ نہیں اس کے اندر نہ اس کے اندر کوئی حدیث ہوتی ہے نہ اس کے اندر جو قرآن کی تفسیر سلم سالین کے فہم کے مطابق ہوتی ہے اور زبان ہے ان کے پاس اس میں کوئی شک نہیں ہے زبان کا ہو جانا یہ کسی کے حد ہونے کی دلیل نہیں ہوتی ہے انسان کے پاس زبان آ تو حق پر ہو گیا ایسا دلیل نہیں ہے دلیل کی تعملہ اور سجت رسول سلیم سالین کے فہم کے مطابق ہونا چاہیے یہ دلیل ہونی چاہیے یہ اصل معیار ہمارے پاس تو ان کے پاس اچھی زبان ہے بہترین اردو بولتے ہیں انگلش بھی بہترین بولتے رہے ہوں گے اور جو اس طریقے سے زبان میں تاثیر ہے ان کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوتا ہے آزمائش ہوتی ہے لہذا کبھی زبان اور اور ادب اور اردو اور اور تاثیر کی بنا پر انسان کبھی دھوکے بھی نہ کہ وہ تو بہت اچھا بولتے ہیں ان کی زبان بڑی تاثیر ہے لہذا وہ حق پر ہے یہ دلیل نہیں ہوتی ہے دلیل وہ ہے جو کتاب اللہ اور سرد رسول کو شرب سالم کے فہم کے مطابق سمجھے اس لیے ان کی تفصیل کو مت سنیے ویسے بہت سارے بہت سارے لوگ ہیں دنیا کے اندر دجال تو بڑا آنے والا دنیا اور بہت سارے تجال موجود ہیں ان سے بھی اپنے کو بچا کر کے رکھنا ہے آج کے موجود تجالوں سے اگر اپنے آپ کو بچا پائیں گے تو اس بڑے تجار سے اپنے کو بچا پائیں گے انہیں نہیں بچا پائیں گے یادہ آج کے تجالوں سے بچنے کے بعد ہی بڑے تجار سے بچ پائیں گے کیونکہ آج کا تجزال آپ کے عقیدے اور منحص کو خراب کر دے گا اور جب عقیدہ خراب ہو جائے گا تو اس صورت میں اس سجال کی پیروکار انسان بن جائے گا اس لیے دنیا کے دجالوں جو موجود ہیں ان دجالوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے اللہ رب الرام ہم سب کی حفاظ ہٹائے اور اللہ رب الرام ہم سب کو منہجر صرف پر قائم رکھے میرے بھائیوں اور اللہ ابراہیم ہر طرح کی فتنوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے ایک بار پھر آپ تمام لوگوں کا شکریہ کہ آپ تمام لوگ حاضر ہوتے ہیں اور ایک بات وہ بتا دیں کہ یہاں داوا سینٹر میں کلاسیں ہوتی ہیں ہر اتوار کو درس ہوتا ہے اکیلے واسطیہ کا کل نہیں ہوگا کیونکہ لگاتار تین دنوں سے درس ہے اس لیے کل نہیں ہوگا والے کو ہوگا बुद्ध को साहबिक राम की सीरत पर दर्श दिया जाते है मंगल को हर मंगल के शाह उसमें भी आप लोग आइए ऐसे, ऐसे ही ऊपर दावा सेंटर में चौदह नंबर की क्लासे होती है उसमें भी आप लोग तरीफ लाएं ऐसे ही बच्चों की यहाँ क्लास होती है हर सैटरडे को आपके जो यहाँ फैमिली वाले हैं वो अपने बच्चों को यहाँ दाखिला कराएं ऐसे ही लेडीज ब्रांच में बच्चियों की तालीम होती है उसमें भी आप लोगों से गुजारिश है कि अपनी बच्चियों को उसमें दाखिला कराएं क्योंकि सब बच्चों की तरबीय तालीम दी जाती है बचपन से ही उनको अकीद और मनहज اور حدیث اور قرآن اور ساری چیزیں سکھا جاتی ہیں تاکہ بڑا ہونے کے بعد انسان پر قائم رہے تو اس میں آپ تمام لوگوں سے شرکت کی ہوگئے بچوں کو داخل کرانے کی درخواست کی جا رہی ہے اللہ تعالی ہم سب کے بعد احمد و جدا کے ملاحب و سلام الرحمد والا علیہ وسائل میں سلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اور بھائی جو ہیں وہ تو چلا صاف صاف کیا رہے ہیں کدس ہیں اور سٹارٹ اپ کیا حال ہے کدس ہیں دعاوں کی درخواست ہے اللہ تعالی اللہ تعالی جے کو نے کے واسطے بنا ہوا ہے جی اسلام السلام علیکم اللہ و رحمۃ السلام علیکم کیا نیچے جو ہے ترسیل دی گئی ہے کہ یہ حدیث ہے کہیں کہ ہم نے